Zindabad Ahimadiyat Zindabad Ahimadiyat Zindabad Ahimadiyat Zindabad Ahimadiyat Zindabad Ahimadiyat Zindabad You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam. Ahimadiyat Zindabad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 شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر چم ہم سلام کا دوں دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچادہ قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ, زندہ, زندہ, زندہ جی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 یقین ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں وَلَقَدْ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 <وَلِين> وہ اس رسول پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس سے پہلے لوگوں کا محال گزر چکا ہے دہلا شری کل واشپن اما رول پاؤ دو من تیت نجی رحمر الحمد للہ رب اللہ علمی رحم رہی میا نو اب دوست کان محمد و حد ملا رسول وخات من بیو بی شاید کا یہ ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے خاتم ہیں اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے پاکستان میں وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی بہانے سے احمدیوں کے خلاف سیاست دان بھی اور علماء بھی اپنا غبار نکالتے رہتے ہیں <تصفح> ان کے خیال میں یہ سب سے آسان طریقہ ہے قوم کو اپنے پیچھے چلانے اور اپنا ہونوا بنانے کا اور شہرت حاصل کرنے کا اور سب سے بڑا ہتھیار جو مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے وہ خط میں نوت کا ہتھیار پس جب بھی کسی سیاسی پارٹی کی ساخ خراب ہو رہی ہو جب بھی کسی سیاست کی پسندیدگی کا گراف گر رہا ہو یا معیار کم ہو رہا ہو جب بھی نام نہاد مذہبی تنظیمیں سیاسی شہرت حاصل کرنا چاہیں دوسری تنظیم دوسری سیاسی پارٹی یا دوسرے سیاستدان کو نیچا دکھانا چاہیں تو احمدیوں کے ساتھ ان کے تعلق جوڑ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا بڑا ظلم ہونے لگا ہے کہ غیر ملکی طاقتوں کے ذرا سر یہ لوگ احمدیوں کو مین سٹریم مسلمانوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں یہ کر رہے ہیں جبکہ احمدی ان کے خیال میں ختم غوط کے منکر ہیں یہ کہتے ہیں یہ نام نیاد اسلام کے درد رکھنے والے کہ ہم ناموسر رسالت پر آنچ نہیں آنے دیں گے اور کبھی ایسا ظلم نہیں ہونے دیں گے یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اہم کو مسلمان کا جائے اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کی خاطر اپنی جانے بھی قربان کر دیں گے اس پر دوسری پارٹی جو چاہے حکومتی کر رہی ہو اس کے نمائندے فوراً اسمبلی میں کھڑے ہو کر بیان دیں گے کہ سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ احمدیوں کو کوئی حق ملے بلکہ جو ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے تھوڑا بہت حق ہے چاہے وہ تیسرے درجے کے شہری کی حیثیت سے ہی ہے جو تھوڑے حقوق ملے ہوئے ہیں وہ یہ نعرہ لگائیں کہ وہ بھی لے لو اپنے سیاسی ایجنڈے ہیں ہر ایک کے ہر ایک کے اپنے ذاتی مفادات ہیں لیکن اس میں زبردستی نہ تعلق ہوتے ہوئے بھی اہم کو سیٹا جاتا ہے کیونکہ بڑا آسان معاملہ یہ غیر حکومتی ارکان اسمبلی بھی اور حکومتی ارکان اسمبلی بھی بڑھ بڑھ کر جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے نہ ہی ہم نے کسی غیر ملک کی طاقت سے کبھی یہ کہا ہے کہ ہمیں پاکستانی اسمبلی کے آئین میں ترمیم کروا کر قانون اور آئین کی نظر میں مسلمان بنوایا جائے نہ ہی ہم نے کسی پاکستانی حکومت سے کبھی اس چیز کی بھیک مانگی نہ ہی ہمیں کسی اسمبلی یا حکومت سے مسلمان کہلانے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے کسی صنعت کی ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کیونکہ مسلمان ہیں ہم ہمیں اللہ تعالی نے اور اس کے رسول نے مسلمان کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم تمام ارکان اسلام اور ارکان ایمان پر یقین رکھتے ہیں ہم قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور جس کی میں نے بھی تلاوت کی ہے ہم اس بات پر اللہ وج البصیرت قائم ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم خاتمہ ہیں بلکہ حضر مسیم علیہ السلّۃ والسلام نے صاف صاف اور واضح لکھا ہے متعدد جگہ اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو خطم نوود کا منکر ہے میں اسے بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں وہ نہ احمدی ہے نہ مسلمان ہے بس ہمارے خلاف یہ شورش پیدا کی جاتی ہے اور ہم پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ختم نوط کے منکر ہیں اور نازب باللہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبین نہیں مانتے یہ نہایت گھٹی اور گھنونا الزام ہے جو ہم پر لگایا جاتا ہے <تصفح> یہ الزام حضرت علیہ مسیمۃسلات کے دعوے کے وقت سے لگایا جا رہا ہے جماعت امتیا پہ حضرت وسیم علیہ السلام پر اور, اور وقتاً فوقتاََ ان لوگوں کو اس بارے میں ابال اٹھتا رہتا ہے جب بھی اپنے مغالص حاصل کرنے ہوں جیسا کہ میں نے کہا تو اس اصلیۃ المسیثانی نے ایک دفعہ اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ یہ الزام جو ہم پر لگاتے ہیں اس کے جھوٹا ہونے کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ختم اغوت کے منکر کس طرح ہو سکتے ہیں جبکہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اور قرآن کریم پر یقین بھی رکھتے ہیں ایمان بھی لاتے ہیں اور قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی کہتا ہے تو اس پر غیر احمدی علماء یہ اعتراض کر دیتے ہیں اور انہوں نے عوام کو بھی پڑھایا ہوا ہے اور آج یہ اعتراض آج بھی کیا جاتا ہے بلکہ آپس کے رابطوں کی وجہ سے میڈیا کی وجہ سے دوسرے علماء بھی دوسرے ملکوں کے ان پاکستانی ناب علماء کے ذریعے اثر یہ کہے جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ احمدی تو قرآن کریم کو بھی نہیں مانتے اور مرزا صاحب کے علامات کو قرآن کریم سے افسر سمجھتے ہیں چنانچہ کئی عرب جب حقیقت جان کر بیعت کر کے احمدیت میں شامل ہوتے ہیں تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ جب ہم اپنے علماء سے پوچھتے ہیں کہ جماعت کے بارے میں کیا رائے ہے ان کی تو وہ اسی قسم کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں کہ احمدی قرآن کریم کو نہیں مانتے انہوں نے اپنی ایک علیحدہ قرآن اور کتاب بنائی ہوئی ہے یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے بلکہ مرزا صاحب کو آخری نبی مانتے ہیں ان کا حاج مختلف ہے یہ حج نہیں کرتے ان کا قبلہ اور ہے خانہ کعبہ کی طرف مغل کے نماز نہیں پڑھتے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو ان نام نہاد علماء کا پول پول کھل جاتا ہے اور یہی غیر احمدی وال بھی اپنے جھوٹ کی وجہ سے احمدیوں پر اپنے جھوٹے الزامات لگانے کی وجہ سے بہت کو بہت کے احمدیت کے قبول کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں بس یہ مولوی بھی جھوٹ بول کے ہماری تاریخ بھی اک سے کر رہے ہیں یہ <تصحیح> کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو نام مانیں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبی یقین نہ کریں جب کہ خود فض مسلم علیہ السلّۃ والسلام کے الہامات قرآن کریم کو خدا تعالیٰ کی کتاب کہتے ہیں اور سب خیر کا چشمہ اسے سمجھتے ہیں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہتے ہیں الہامات میں ذکر آیا ہے چنانچہ آپ کا ایک الہام ہے قرآن کریم کے بارے میں کہ الخیر و لو پھر کہ تمام بھلائی قرآن کریم میں ہے اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا جو قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میرے الہامات کو عزت دو آپ کے الہامات قرآنِ کریم کے خادم ہیں ان کی کوئی علیحدہ اور مستقل حیثیت نہیں ہے جو بھی بھلائیاں ہم نے تلاش کرنی ہے جو بھی ہدایت ہم نے تلاش کرنی ہے معاشرے کے کسی معاملے کے بارے میں ہم نے ہدایت لینی ہے تو وہ قرآن کریم سے ہی ہم لیتے ہیں اور حضر مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے بہت سے علامات ان کی وضاحت اور تشی بھی کرتے ہیں اسی طرح حضرت مسلم علیہ السّلۃ والسلام کی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبی ہونے کے بارے میں بے شمار تحیرات ہیں اور اس کے علاوہ یہ الہام بھی ہے ایک جس میں خاتم النبیین کا لفظ بھی آتا ہے الہام یہ ہے کہ صلی اللہ محمد و آل محمد سید ابلد آدم و خاطم النّبین کہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر جو سردار ہے آدم کے بیٹوں کا اور خاتم المبیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> اور یہ الہام مختلف وقتوں میں دو تین جگہ ہُوا ہے پھر یہ بھی الہام ہے کہ کلو برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر ایک برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے پھر آپ اپنی کتاب تجلی تجلیات الہیہ میں لکھتے ہیں کہ اگر میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں یہ شرف مکالمہ مخاطبہ نہ پاتا کیونکہ اب بجس محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں بس حض وسیم علیہ السلّۃ بھی آ حضرت صلی اللّہ و سلم کتابیں ہیں اور آپ کے علامات بھی قرآن کریم کتابیں اور اس کی وزارتے ہیں اگر ہم حضرت مسیمۃسلام کے الحامات کو نعوذ باللہ اللہ کریم سے افضل سمجھتے تو ہم جو آج کل دنیا میں خرچ کر کے اور اپنے پر مالی قربانیاں وارد کر کے قرآنِ کریم کے تراجم شائع کر رہے ہیں ان کے بجائے حضرت مسیمۃلیہ اللہ کے الحامات کی اشاعت کرتے اس وقت تک پچہتر زبانوں میں قرآن کریم کے مکمل تراجم شائع ہو چکے ہیں اور کچھ زبانوں میں کاروائی ہیں ترجمہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ جلد شائع ہو جائیں گے ایک سو گیارہ زبانوں میں منتخب قرآن آیات کے تراجم شائع ہو چکے ہیں وہ بڑی بڑی اسلامی حکومتیں بتائیں اور بڑی پیسے والی جو مذہبی تنظیمیں ہیں وہ تو ذرا بتائیں کہ انہوں نے کتنی زبانوں میں قرآن کریم کے ترجمے کی اشاعت کی خاتم نبیین کے حقیقی معنی اور روح کو بھی ہم احمدی سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اعلان آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم نبیین ہونے کی اشاعت بھی دنیا کے مختلف ممالک میں ان کی زبانوں میں احمدی کر رہے ہیں پھر بھی الزام لگاتے ہیں لوگ کہ احمدی نوازوب باللہ خط نوت کے منکر ہیں اللہ علیہ واللام نے ہمیں خط نوود کی حقیقت کا وہ فہم اور کتا فرمایا ہے جس کی جس کے قریب بھی یہ لوگ جو خط نوت کا علم اٹھانے کے جھنڈا اٹھانے کے دعوے دار ہیں یہ نہیں پہنچ سکتے آپ علیہ السلام اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ کیا ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبئین مانتے ہیں یا نہیں ایک مجلس میں فرمایا آپ نے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مجھ پر اور میری جماعت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے یہ ہم پر افترائے عظیم ہے ہم جس قوت یقین معرفت اور بصیرت کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں اس کا لاکھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے اور ان کا ایسا ظرف ہی نہیں ہے وہ اس حقیقت کو وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے سمجھتے ہی نہیں ہیں انہوں نے صرف باپ دادا سے ایک لفظ سنا ہوا ہے مگر اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں اور نہیں جانتے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے اور اس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے مگر ہم بصیرت تام سے جس کو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں اور خدا تعالی نے ہم پر ختم نوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے کہ اس عرفان کے شربت سے جو ہمیں پلایا گیا ہے ایک خاص لذت پاتے ہیں جس کا اندازہ کوئی کر نہیں کوئی نہیں کر سکتا بجز ان لوگوں کے جو اس چشمے سے سراب <صحن> پھر خطم الغت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی دیا جو خاتم المومنین خاتم العارفین اور خاتم النّبین ہے اور اسی طرح پر وہ کتاب اس پر نازل کی جو جامع القتب اور خاتم القتب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اور آپ پر نبوت ختم ہو گئی تو یہ نبوت اس طرح پر ختم نہیں ہوئی جیسے کوئی گلا گھونٹ کر ختم کر دے کسی کو مار دیا ایسا ختم قابل فخر نہیں ہوتا کمی تعلیمات جمیع تعلیمات ساری تعلیمات جو ہیں وسایہ اور معرف جو مختلف کتابوں میں چلے آتے تھے جو پہلی شریعتوں میں تھے وہ قرآن کریم شریف پر آ کر ختم ہو گئے اور قرآن شریف خاتم القطب ٹھہرا بس یہ ہے وہ حقیقت جسے ہمارے مخالف اللم ہیں اور جن علماء کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ انہیں اپنی گرفت سے باہر نکل نہیں دینا چاہتے کہ اگر یہ حقیقت ان کے پیچھے چلنے والوں کو پتہ چل جائے تو پھر انہوں نے مذہب کو جو کاروبار بنایا ہوا ہے وہ کاروبار نہیں ان چل سکے گا <تصفح> خاتم البيین کے معنی ایک جگہ آپ نے بیان فرمائے آپ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کے متعلق میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ خاتم النبين کے بڑے معنی یہی ہیں کہ نبوت کے امور کو آدم علیہ السلام سے لے کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا یہ موٹے اور ظاہر معنی ہیں دوسرے معنی یہ ہیں کہ کمالات نبوت کا دائرہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ قرآن شریف نے ناقص باتوں کا کمال کیا اور نبوت ختم ہو گئی یعنی کہ قرآن کریم کی تعلیم میں تمام وہ باتیں جو پہلے انبیاء کو تھیں اور ان کے معیار اتنے بلند نہیں تھے ان کو کمال تک پہنچاتیا اس تعلیم کو اور آپ پر قرآن کریم کی شریعت آئی گئی اور یہاں نبوت ختم ہو گئی اس سے زیادہ مزید اور کمال کوئی انسان یا بشر تک پہنچ نہیں سکتا تھا جو پہنچ گیا قرآن کریم کے ذریعے سے اور وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا کہ اس لیے الوما اکمل تو دینکم کا مستاق اسلام ہو گیا غرض یہ نشانات نروت ہیں ان کی کیفیت اور گناہ پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اصول صاف اور روشن ہیں اور وہ صبر شدہ صداقتیں کہلاتی ہیں فرمایا کہ ان باتوں میں پڑھنا مومن کے ضروری نہیں ایمان لانا ضروری ہے اگر کوئی مخالف اعتراض کرے تو ہم اس کو روک سکتے ہیں اگر وہ بننا ہو تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پہلے اپنے جزوی مسائل کا ثبوت دے جو اس کے مسائل ہیں ان کا ثبوت دے کہ وہ کس طرح حل کر رہا ہے فرمایا کے عرض مور نبوت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات نبوت میں سے ایک نشان ہے یعنی آپ کو خاتم النبین ہونا آپ کے نشانات میں سے ایک نشان ہے جس پر ایمان لانا ہر مسلمان مومن کو ضروری ہے پس اگر ختم کا منکر ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں پھر اسلام سے خارج ہے پھر خطوط کے مقام اور اسلام کی برتری اور دوسرے مذاہب پر اس کی کیا فوقیت ہے اس کو ثابت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ختم نغود کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پر دلائل اور معرفت طبی معرفت طبی طور پر ختم ہو جاتے ہیں وہ وہی حد اس کو ختم نغود کے نام سے معصوم کیا گیا ہے اس کے بعد ملحدوں کی طرح نکتہ چینی کرنا بے ایمانوں کا کام ہے ہر بات میں فرمایا کہ ہر بات میں بیانات ہوتے ہیں باتیں کھلی کھلی ہوتی ہیں اور ان کا سمجھنا معرفت کاملہ اور نور نور پر موقوف ہیں کامل معرفت ہو انسان کو دین کی علم ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور بھی ملا ہو تبھی یہ سب چیزیں سمجھ سکتی ہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ایمان اور عرفان کی تکمیل ہوئی دوسری قوموں کو روشنی پہنچی کسی اور قوم کو بیان اور روشن شریعت نہیں ملی اگر ملتی تو کیا وہ عرب پر اپنا کچھ اثر نہ ڈال سکتے باقی گاؤں کو کامل شریعت ملی نہیں جو تھے نبی آئے اپنے اپنے علاقے کے آئے اور ہم نے سنایا کہ یہ دلیل ہے کہ عربوں کو کچھ نہیں پتہ تھا خدا تعالیٰ کے بارے میں یا دین کے بارے میں اور جو جن کے علم میں بھی تھا جن کے رابطے بھی تھے انہوں نے بھی نہیں ماننا اس لیے کہ کامل شریعت نہیں تھی کامل روشنی نہیں تھی اگر ہوتی پہلے دینوں میں کامل روشنی تو عربوں پر بھی اثر پڑنا چاہیے تھا فرمایا کہ کے عرب سے وہ آفتاب نکلا کہ جس نے ہر قوم کو روشن کیا اور ہر بستی پر اپنا نول ڈالا لیکن یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے وہ سورج روشن سورج ہیں آپ جنہوں نے ہر قوم کو روشن کیا ہر جگہ ہر کونے میں ہر شہر میں آپ کا نور پہنچا فرمایا کہ یہ قرآن کریم ہی کو فخر حاصل ہے کہ وہ توحید اور نبوت کے مسئلے میں کل دنیا کے مذاہب پر فتح یاب ہو سکتا ہے توحید اور نبوت کے جو مسائل اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں وہ ایسے دلائل ہیں جو پہلے کسی مذہب کو دیے نہیں گئے بس یہ مطلب ہے کہ شریعت کامل ہو گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم و لمبیا کہلائے نمایاں کہ اس فخر کا مقام ہے کہ ایسی کتاب مسلمانوں کو ملی ہے جو لوگ حملہ کرتے ہیں اور تعلیم و ہدایت اسلام پر موترز ہوتے ہیں وہ بالکل کور باطنی اور بے ایمانی سے بولتے ہیں بس اسلام ہی ہے جو عرب سے نکلا اور دنیا دنیا دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا اور آج تک اپنی اصل تعلیم کے ساتھ دنیا کے ہر کونے میں پھیل رہا ہے اور آج جماعت احمدیہ اپنی تمام تر طاقتوں اور وسائل کے ساتھ توحید اور نبوت کے مقام کو دنیا کے ہر قصبے اور گاؤں اور گلی میں پھیلا رہی ہے پس اسلام ہیں جو صحیح ادراک رکھنے والے ہیں خط کا اور آپر آپ اتری شریق یہ حضرت نسیمہ الدِسلات و اسلام ہی ہیں جنہوں نے دوسرے مذاہب کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں کھول کر بتایا اور نہ صرف آپ کا مقام بتایا بلکہ یہ بھی فرمایا کہ دوسرے مد... پہلے تمام انبیاء کی تعلیم اس قدر تبدیل ہو چکی ہے کہ ان کی ان نبیوں کے مقام اور سچائی کا پتہ چل جلن... نہیں ہے پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ سچے بھی تھے کہ نہیں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مقام ہے جو پہلے انبیاء کی حقیقت اور سچائی بتائی چانچے فرماتے ہیں تعلیم وہی کامل ہو سکتی ہے جو انسانی کوا کی پوری مربی اور متکفل ہو نہ یہ کہ ایک ہی پہلو پر واقعہ ہو کوئی ہو انجیل کی تعلیم کو دیکھو کہ وہ کیا کہتی ہے اور اس کے بالمقابل کواح کی کیا تعلیم دیتی ہے انسانی کواح اور فطرت خدا تعالیٰ کی فعلی کتاب ہے انسان کے جو جو ہیں اس کی فطرت جو ہے خدا تعالیٰ کی کتاب کا عملی اظہار ہے بس اس کی قولی کتاب جو کتاب اللہ کہلاتی ہے یا اسے سے تعلیم الہی کہو اس کی ساخت اور بناوٹ کے مخالف اور متضاد کیوں کر ہوگی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو اس کی قولی کتاب ہے ہدایتائی ہے جو تعلیم دی ہے وہ قرآن کریم ہے کتاب اللہ کہلاتی ہے اور فطری تعلیم جو انسانی حالتیں ہیں وہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی انسان کی فطرت جو ہے اور انسانی گواہ کی حالت اور طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فعلی کتاب اور شریعت اسی قولی کتاب فرمایا اسی طرح پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو انبیاء سابقین کے اخلاق ہدایات معذضات اور قوت قدسیہ پر اعتراض ہوتے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان سب کو پاک ٹھہرایا پہلے سب انبیاء کو تصدیق کیا آپ نے اس لیے آپ کی نبوت کے نشانات سورج سے زیادہ روشن ہیں اور بے انتہا اور بے شمار ہیں بس آپ کی نبوت یا نشانات نبوت پر اعتراض کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ دن چڑھا ہوا ہو اور کوئی اہم نابینہ کہہ دے کہ ابھی تو رات ہی ہے میں پھر کہتا ہوں کہ دوسرے مذاہب تاریکی میں رہتے اگر اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے ایمان تباہ ہو جاتا اور زمین لانت و رضاب لاہی سے تباہ ہو جاتی اسلام کی شمع اسلام شمع کی طرح منور ہے جس نے دوسروں کو بھی تاریکی سے نکالا ہے تو کو پڑھو تو گہشت اور دوست کا پتہ ہی ملنا مشکل ہو جاتا ہے انجیل کو دیکھو تو توحید کا نشان نہیں ملتا اب بتلاؤ کہ اس میں تو شک نہیں کہ دونوں کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں اور ہیں لیکن ان میں کون سی روشنی مل سکتی ہے سچی روشنی اور حقیقی نور جو نجات کے لیے مطلوب ہے وہ اسلام میں ہی ہے عید ہی کو دیکھو کہ جہاں سے قرآن کو کھولو وہ ایک شمشیر برہنہ کی طرح نظر آتا ہے کہ شرک کی جڑ کاٹ رہا ہے ایسا ہی نبوت کے تمام پہلو ایسے صاف اور روشن نظر آتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر ممکن نہیں بس یہ ہے وہ ادراک فتل کا جو ہمیں آپ نے دیا آج کل کے علماء آپس میں تو ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں لیکن یہ ضرورت نہیں کہ دوسرے مذاہب کو ان کا چہرہ دکھا کر ان کی کمزوریاں دکھائیں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری ثابت کریں یہ کام حضرت مسیمۃ علیہ السلّۃ السلام کی تربیت اور علم کی وجہ سے جماعت ہم یہی کر رہی ہے لیکن پھر بھی ان کی نظر میں ہم کافر اور یہ مومن اپنے دعوے کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب میں خدا فرماتے ہوئے ہم نے فرمایا کہ کیا ایسا بدبخت مفتری جو خود رسالت اور مبود کا دعویٰ کرتا ہے قرآن شریف پر ایمان رکھ سکتا ہے اور کیا ایسا وہ شخص جو قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہے اور آیت ولاکن رسول ہے و خاطم النبی کو خدا کا کلام یقین رکھتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اور نبی ہوں صاحب انصاف صاحب انصاف طلب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس عاجز نے کبھی اور کسی وقت حقیقی طور پر نبوت یا رسالت کا دعویٰ نہیں کیا اور غیر حقیقی طور پر کسی لفظ کو استعمال کرنا اور لغت کے عام معنوں کے لحاظ سے اس کو بول چال میں لانا مستلزم کفر نہیں یعنی پھر اس کو کافر نہیں بناتا مگر میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اس میں عام مسلمانوں کو دھوکہ لگ جانے کا احتمال ہے لیکن وہ مکالمات اور مخاطبات جو اللہ جل شانح کی طرف سے مجھ کو ملے ہیں جن میں یہ لفظ نبوت اور رسالت کا بکثرت آیا ہے ان کو میں بوجہ معمور ہونے کے مخفی نہیں رکھ سکتا اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے اس لیے میں چھپا نہیں سکتا لیکن بار بار کہتا ہوں کہ ان الہامات میں جو لفظ مرسل یا رسول یا نبی کا میری نسبت آیا ہے وہ اپنے حقیقی معنوں پر مستعمل نہیں ہے اور اصل حقیقت جس کی میں اللہ روس الاشا گواہی دیتا ہوں یہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آئے, آئے گا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نہ کوئی پرانا اور نہ کوئی نیا وہ من کا اعلیٰ بادہ رسولینا و سید دینا اِن نبی و رسولً علی وجلحقیقت و لفترا و القرآن قرآن و شریعت احکامت شریعت الغرائے فہو کافر قزا فرمایا کہ غرض ہمارا مذہب یہی ہے کہ جو شخص حقیقی طور پر نبوت کا دھاوا کرے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن فیوز سے اپنے تئیں الگ کر کے اور اس پاک سر چشمے سے جدا ہو کر آپ ہی براہ راست نبی اللہ بننا چاہے تو وہ ملحد بے دین ہے اور غالباً ایسا شخص اپنا کوئی نیا کلمہ بنائے گا اور عبادات میں کوئی نئی طرز پیدا کرے گا اور احکام میں کچھ تغیر و تبدل کر دے گا پس بلا شبہ وہ مسلمہ قذاب کا بھائی ہے اور اس کے کافر ہونے میں کچھ شک نہیں ایسے خویص کی نسبت کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن شریف کو مانتا ہے پس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے جو نکلتا ہے اور آپ کی شریف پر چلتے ہوئے اور اس کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز دیتا ہے اس کو تو اعزاز مل سکتا ہے دوسرے کو نہیں اور نہ ہی کوئی آپ کی غلامی سے باہر جا کر مسلمان کہلا سکتا ہے پھر مزید اعزاز فرماتے اور فرماتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم خدا تعالیٰ کی کتاب فرقان مجید پر ایمان لاتے ہیں اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے نبی اور اس کے رسول ہیں اور یہ کہ آپ بہترین دین لے کر آئے اور اس بات پر بھی مان رکھتے ہیں کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں مگر وہی جس کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے ہوئی ہو جس طرح کہ حضر مسلم علیہ السلام کی ہوئی اور جس کا ظہور آپ کی پیشگوئی کے مطابق ہوا اور اللہ تعالیٰ اس امت کے کو اپنے مکالمات اور مخاطبات سے مشرف کرتا ہے اور انہیں امبیا کے رنگ سے رنگین کیا جاتا ہے لیکن وہ حقیقی طور پر نبی نہیں ہوتے کیونکہ قرآن کریم نے شریعت کی تمام ضروریات کو پورا کر دیا ہے اور ان کو فہم قرآن عطا کیا جاتا ہے لیکن وہ نہ تو قرآن کریم میں کسی قسم کا اضافہ کرتے ہیں اور نہ اس میں کوئی کمی ہی کرتے ہیں اور جس شخص نے قرآن کریم میں کوئی اضافہ کیا یا کوئی حصہ کم کیا وہ تو وہ شیطان فاجر ہے اور خط نبوت سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ کے سب رسولوں اور نبیوں سے افضل ہیں تمام کمالات نبوت ختم ہو گئے ہو گئے ہیں اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے مقام پر وہی شخص فائد ہو سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو اور آپ کا کامل پیرا ہو اور اس نے تمام کا تمام فیضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی روحانیت سے پایا ہو اور آپ کے نور سے منور ہوا ہو اس مقام میں کوئی غیرت غیریت نہیں اور نہ ہی یہ غیرت کی جگہ ہے اور یہ کوئی علیحدہ نبوت نہیں اور نہ ہی یہ مقام میں حیرت ہے بلکہ یہ احمد مشتبہ ہی ہے جو دوسرے آئینے میں ظاہر ہوا ہے اور کوئی شخص اپنی تصویر پر جسے اللہ نے آئینہ میں دکھایا ہو غیرت نہیں کھاتا کیونکہ شاگردوں اور بیٹوں پر غیرت جوش میں نہیں آتی بس جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو کر آئے وہ در حقیقت وہی ہے کیونکہ وہ کامل فنا کے مقام پر ہوتا ہے اور آپ کے رنگ میں ہی رنگین اور آپ کی ہی چادر اوڑے ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس نے اپنا روحانی وجود حاصل کیا ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے اس کا وجود کمال کو پہنچا ہوتا ہے اور یہی وہ حق ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات پر گواہ ہے اور لوگ نبی کریم کا حسن ان تابعین کے لباس میں دیکھتے ہیں جو اپنے کمال محبت و صفائی کی وجہ سے آپ کے وجود میں فنا ہو گئے اور اس کے خلاف بحث کرنا جہالت ہے کیونکہ یہ تو آپ کے ابتر نہ ہونے کا کا اللہ تعالی کی طرف سے ثبوت ہے اور تدبر کرنے والے کے لیے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اپنی رسالت کے فیضان کی روح سے ہر اس شخص کے باپ ہیں جس نے روحانیت میں کمال حاصل کیا اور آپ تمام انبیاء کے خاتم اور تمام مقبولوں کے سردار ہیں اور اب خدا تعالیٰ کی درگاہ میں وہی شخص داخل ہو سکتا ہے جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کا نقش ہو اور آپ کی سنت پر پوری طرح سے عامل ہو اور اب کوئی عمل اور عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے بغیر اور آپ کے دین پر ثابت قدم رہنے کے بدعم خدا تعالیٰ کے حضور مقبول نہیں ہوگی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو گیا اور اس نے اپنے مقدور اور طاقت کے مطابق آپ کی پیروی نہ کی وہ ہلاک ہو گیا آپ کے بعد اب کوئی شریعت نہیں آ سکتی اور نہ کوئی آپ کی کتاب اور آپ کے احکام کو منسوخ کر سکتا ہے اور نہ کوئی آپ کے پاک کلام کو بدل سکتا ہے اور کوئی بارش آپ کی مسلطہ بارش کی مانت نہیں ہو سکتی اور جو قرآن کریم کی یعنی روحانی بارش اور جو قرآن کریم کی پیروی سے ذرا بھر بھی دور ہوا وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو گیا اور اس وقت تک کوئی شخص ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان تمام باتوں کی پیروی نہ کرے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسایہ میں سے کوئی چھوٹی سی وصیت بھی ترک کر دی تو وہ گمراہ ہو گیا اور جس نے اس امت میں نوود کا دعویٰ کیا اور یہ اعتکار نہ رکھا کہ وہ خیر البشر محمد مصطفیٰ کا ہی تربیت یافتہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصبۂ حسن کے بغیر ہیچ محض ہے کوئی حیثیت نہیں اس کی اور یہ کہ قرآن کریم خاتم و شرائع ہے تو وہ ہلاک ہو گیا اور وہ کافروں اور فاجروں میں جا ملا اور جس نے جس شخص نے نبود کا دعویٰ کیا اور یہ اعتقاد نہ رکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت میں سے ہے اور یہ کہ جو کچھ اس نے پایا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فیضان سے پایا ہے اور یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے باغ کا ایک پھل ہے اور آپ ہی کی موسلا دھار بارش کا ایک قطرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی روشنی کی ایک کرن ہے تو وہ معلوم ہے اور اس پر اس کے ساتھیوں پر اس پر اور اس کے ساتھیوں پر اور اس کے اتباع اور مددگاروں پر اللہ تعالیٰ کی لانت اپنی لانت اپنے اوپر یا جماعت حضرت غسم وسلم اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ روحانی فضا اسلام سے پہنچا اور آپ ہی اس مقام پر پہنچے جہاں اللہ تعالی نے آپ کو آپ کی اتباع میں غیر شرع نبود کا اعزاز دیا آپ ہیں آسمان کے نیچے محمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا کوئی نبی نہیں اور قرآن کریم کے سوا ہماری کوئی کتاب نہیں اور جس نے بھی اس کی مخالفت کی وہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے گیا آپ نے بے شمار جگہ کھول کھول کر ختم نبوت کی حقیقت اور اس کے مقام اور اس کے مقابل اپنے مقام اور حصیت کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا کہ اگر مسلمان دین پر قائم ہوتے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی متبع ہوتے تو میرے آنے کی ضرورت کیا تھی چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثالوں میں سے ہم خطے بود کی مثال اس طرح پر دے سکتے ہیں کہ جیسے چاند حلال سے شروع ہوتا ہے اور چودھی تاریخ پر آ کر اس کا کمال ہو جاتا ہے جب کہ اسے بدر کہا جاتا ہے اسی طرح پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کمالات نبوت ختم ہو گئے جو لوگ یہ مذہب رکھتے ہیں کہ نبوت زبردستی ختم ہو گئی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یونس بن المتع پر بھی ترجیح نہیں دینی چاہیے انہوں نے اس حقیقت کو سمجھا ہی نہیں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کا کوئی علم ہی ان کو نہیں ہے باوجود اس کمزوری فہم اور کمی ہے علم کے ہم کو کہتے ہیں کہ ہم خط رود کے منکر ہیں خود تو ان کو سمجھ نہیں آئی لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ ہم خط رود کے منکر ہیں تو مایا کہ میں ایسے مریضوں کو کیا کہوں اور ان پر کیا افسوس کروں اگر ان کی حالت نہ ہو گئی ہوتی اور وہ حقیقت اسلام سے بالکل دور نہ جا پڑے ہوتے جو حالت ہے آج کے مسلمانوں کی اگر یہ نہ ہوئی ہوتی اور اسلام کی کوئی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ان کو جس سے دور نہ ہٹ گئے ہوتے تو فرمایا کہ تو پھر میرے آنے کی ضرورت کیا تھی اگر ان میں ایمان سلامت ہوتا اور ان کی روحانیت صحیح ہوتی تو فرمایا کہ تو پھر میرے آنے کی ضرورت کیا تھی ان لوگوں کی ایمانی حالتیں بہت کمزور ہو گئی ہیں اور وہ اسلام کے مفہوم اور مقصد سے محض نا ہیں ورنہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اہل حق سے عداوت کرتے جس کا نتیجہ کافر بنا دیتا یعنی جو حق پر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجا ہوا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ صاحم و یقین رکھتا ہے اس سے عداوت و دشمنى والا كا كوئى وجہ نہیں تھی كہ كى جاتى بس مسيمى وسلّام كى سے دشمنى كى کی جاتى كيونكہ اللہ تعالى كے بھيجے ہوئے دشمنى كرنا پھر كافر بنا ديتا ہے بس مسلمان كلمہ کو كو كيونكہ يہ لوگ ہميں كافر كہتے ہيں كافر كہنے والا اسے دائرہ اسلام سے خارج دیتا ہے خود احمد علیہ صى وسلم كى حديثى اس بارے بس یہ لوگ جو ہمیں کافر کہتے ہیں خود اسلام کے نیچے آ جاتے ہیں اس لیے ہمدردی کے جذبے سے ہم ان کلمہ گوؤں کو یہی کہتے ہیں کہ اپنی حالتوں کو رحم کرو اور دیکھو اور سمجھو کہ خدا تعالیٰ کیا چاہتا ہے اور کیا کہہ رہا ہے حضرت علیہ السلۃ والسلام کے یہ چند حوالے جو میں نے پیش کیے ہیں کاشی شریف و مسلمانوں کے لیے ہدایت کا باعث بن جائیں اور وہ ہم پر الزام لگانے کے بجائے اپنی حالتوں کو دیکھیں پاکستان کی اسمبلی میں جو ان کے آپس کے معاملات قانون بنانے کے الفاظ کے بارے میں طے تھے ان کے طے ہو جانے کے بعد پھر چند دن پہلے ایک ممبر اسمبلی نے بلا وجہ ایک اشتعال دلانے والی تقریر کی یہ صرف اسلام اسمبلی کے ممبران کو جھوٹی غیرتلانے کے ساتھ, ساتھ کے لیے نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ ہی عوام کے بھڑکانے اور ملک میں فساد پیدا کرنے کی ایک کوشش تھی تاکہ ایم جی کے خلاف سارے اٹھ کھڑے ہوں اور یہ بھی اس کی کوشش تھی کہ اپنے آپ کو ملک کا بڑا وفادار لیڈر ثابت کیا کرے تاکہ اس کی سیاسی زندگی کو شاید کوئی نئی زندگی مل جائے لیکن اس پر وہاں کے بعض اکڑ رکھنے والے سیاست اور میڈیا کے لوگوں نے اور شریف طبقے نے ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا ہے اس لیے ہمیں اس لحاظ سے بھی امید رکھنی چاہیے کہ پاکستان میں شرفاء کا طبقہ ہے ایسا جو غلط کام کے خلاف آواز اٹھانا شروع کر دیے جس نے اور ان لوگوں کو پھر ان لوگوں نے اس کو حقائق بھی بتائے کہ تم جو جو اعتراض کر رہے ہو اس میں حقیقت کیا ہے اپنی بھی طرف سے بڑا میدان مارنے والے اس ممبری اسمبلی نے کہا کہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں فزکس ڈیپارٹمنٹ کا نام ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نام رکھا جائے کیونکہ وہ کافر ہیں وہ و ہوتے یقین نہیں رکھتے یہ نام رکھنے والا ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا تو جس نے یہ نام رکھا ہے وہ بھی تو خود ان کی اپنی پارٹی کے وزیر اعظم تھے وہ صدر تھے اور یہی نہیں بلکہ ان کے اس اسمبلی کے سسر بھی تھے ہیں اس وقت کیوں نہ غیرت دکھائی ہے اس وقت کیوں غیرت کا اظہار کیا جب بھی سب کچھ رکھا جا رہا تھا صرف اس لیے کہ اب کیونکہ اس پارٹی پر الزام لگ رہا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچانے کا یقین ذریعہ ہے کہ احمدیوں کے خلاف جو کچھ میں آتا ہے وہ بولتے چلے جاؤ باقی جہاں تک احمدیوں کا سوال ہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نام رکھا ہے یا نہیں رکھا بلکہ ڈاکٹر سلام مرحوم کے قریب ترین جو لوگ ہیں ان کی اولاد ہے تو جس دن یہ نام رکھا گیا تھا اسی دن ڈاکٹر سلام صاحب مرحوم کے بیٹے نے اور ان کی تمام اولاد نے پاکستان کو خط لکھا تھا جس کا جواب نہیں آیا کہ ہمیں حیرت ہے کہ ڈاکٹر صاحب وفات کے بیس سال کے بعد پاکستان کی حکومت کو یہ خیال آیا کہ پاکستان کے اس نام پر سائنسدان کے نام پر کسی ڈپارٹمنٹ کا نام رکھا جائے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ باوجود اس کے کہ میرے باپ کو پاکستان کے آئین نے غیر مسلم قرار دیا تھا اور اس بات کا انہیں صدمہ بھی تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی پاکستانی شہریت نہیں چھوڑی بلکہ ان کو برطانیہ اٹلی حتٰ کہ انڈیا کی طرف سے بھی شہریت لینے کی پیشکش ہوئی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ سے پاکستان کا وفادار تھا اور ہمیشہ پاکستان کا وفادار رہوں گا اور اس کی بہتری کے ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا اور وہ کرتے بھی رہے بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ڈاکٹر سلام صاحب کے بچوں نے اس وقت وزیر اعظم پاکستان کو لکھا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں جماعت احمدیہ سے اللہ تعالیٰ کی رضاء کی خاطر تعلق ہے ہم نے مسیح موت کو مانا ہے اس لیے ہم سلام خاندان کے افراد جو ہیں ڈاکٹر سلام کے بچے جو ہیں اس لیے کہ ہمارے حقوق پاکستان میں ادا نہیں کیے جا رہے جو ہم کہتے ہیں وہ ہمیں سمجھا نہیں جاتا حکومت کے اس فیصلے پر خوشی کے اظہار کے بجائے نا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں اپنے آپ کو اس سے ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں تو یہ تو ڈاکٹر اسلام صاحب کے بچوں کا رسمبل تھا اگر پاکستان کی اسمبلی یہ نام بدلنا چاہتی ہے تو بڑی خوشی سے بدلے اسلام خاندان کو یا جماعت احمدیہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر کہتے ہیں کہ احمدیوں کو فوج میں بھرتی نہیں کرنا چاہیے آج تک کی پاکستان کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ احمدی جتنے بھی فوج میں گئے انہوں نے ملک کی خاطر ہر قربانی دی عام طور پر قربانیاں لوگ لوگوں کی سپاہی یا جونیئر کمیشن افسر یا زیادہ تر کرنل میجر تک کے لوگوں کو دیتے ہیں لیکن احمدی وہ ہیں جن کے لوگ جنرل کے رینک تک بھی پہنچے تو اگلے مورچوں پر رہے اور شہید بھی ہوئے تو احمدی جنرل اس کو آج کل پاکستانی میڈیا بھی زیر بیس لا رہا ہے حقائق سامنے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کہ کیا تم باتیں کرتے ہو اور انہوں نے نام لیا پھر جنرل اختر کے جنرل علی کے میڈیا میں نام لیا جا رہا ہے جنرل افتخار کا جو شہید ہوئے تھے تو یہ ممبر صاحب جو بڑی دھواں دار جنہوں نے تقریر کی تھی یہ تو فوج میں کیپٹن کے عہدے تک پہنچے اور پھر وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا دماد بننے کی وجہ سے فوج سے استعفیٰ دے دیا اور پیسے کی دوڑ میں شامل ہو گئے اور سیاست میں آ گئے اگر حکل وطنی کا جذبہ تھا تو پھر ان کو فوج میں رہتے رہنا چاہیے تھا اور ملک کی خاطر قربانی دینی چاہیے تھی اسی طرح اہم پر یہ اعتراض کیے جاتے ہیں کہ یہ قوم کی خدمت کرتے یہ قوم کے وفادار نہیں لیکن میں پورے وسوخ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج پاکستان میں آمدی ہیں جو حب الوطن بن مال پر یقین رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اپنا جان مال قربان کرنے والے ہیں اور کر رہے ہیں سیاسی دکانداری چمکانے کے لیے صرف تقریریں کرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہمارا سیاست کا تعلق ہے ہم مذہب کی خاطر جان دینے والے تو ہیں لیکن مذہب کے نام پر سیاست چمکانے والے اور مذہب کے نام پر خون کرنے والے نہیں ہیں ہم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تو مانتے ہیں اور آپ کی اور دل سے مانتے ہیں اور آپ کی ناموسی خاطر ہر قربانی دیتے ہیں اور دینے کے لیے تیار اور دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے ہر حمدی کا یہ فرض بنتا ہے پاکستانی احمدی کا فرض ہے کہ دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو جس کی خاطر احمدیوں نے بڑی قربانیاں بھی دی ہیں ابتدا سے لے کر اب تک قربانیاں دے رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے اور ظالم جابر لیڈروں اور مفاد پرست علماء سے اسے بچائے اور دنیا کے آزاد اور باوقار ملکوں میں پاکستان کا بھی شمار ہونے لگے الحمدللہ نوز ما فَلَا میشور لَهُ وَمَنْ سی فَلَا مئی لَهُ فلا مہو وہ دلو إِلَّا ہادلہ محمد اندر لانتا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامع نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صفی راجپوت سامعین یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کو ریڈیو احمدیہ شب 9 سے 11 بجے تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے جبکہ اتوار کے روز حاضر ہوتے ہیں ہم بجے شب پروگرام کے پہلے حصے میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بے نصرہ العزیز کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں جو بھی تازہ ترین خطبہ جمعہ ہوتا ہے اس کے بعد تقریباً نو بجے شب ایک گھنٹے کے بعد ہماری براہ راست نشریات کا آغاز کیا جاتا ہے یہ ساتھ ہمارا اور آپ کا براہ راست نشریات کا شب نو سے بارہ بجے تک ہر اتوار کو جاری رہتا ہے پروگرام کا پہلا حصہ جو کہ ابھی نو سے دس بجے تک ہے اسی فریکوینسی پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے جب کہ آخری حصہ یعنی دس بجے شب سے نصف شب تک رات کے دس سے 12 بجے تک ہم اور آپ ساتھ رہتے ہیں اے ایم 530 پر یہی ہمارا سلسلہ ہے جو جاری اور ساری رہتا ہے ہفتے کے روز پیش کیا جانا والا پروگرام اس لحاظ سے منفرد ہے کہ ہم آٹھ سے نو بلکہ نو بجے سے 10 بجے شب اردو میں پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتے ہیں پھر دس سے ساڑھے دس بجے تک عربی زبان میں اور ساڑھے دس سے گیارہ بجے تک ریڈیو احمدیہ بنگلہ زبان میں پیش کیا جاتا ہے اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے ریڈیو احمدیہ تین زبانوں میں براہ راست ہم اپنے سامعین کے لیے لے کر حاضر ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں براہ راست پروگرام تو ہماری مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ پروگرام براہ راست رکھتے ہیں بلکہ اس کی وجہ کہ ہم کیوں آپ کے سامنے یہ پروگرام براہ راست لے کر حاضر ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں آپ بھی سوالات کے ذریعے ریڈیو احمدیہ میں شامل ہوں جب ہم بات کرتے ہیں سوالات کی تو یہ بات یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کس موضوع پہ سوال کیا جائے تو جواب اس کا مختصراً یہ ہے کہ موضوع وہ جو ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہم مختلف نو پروگرام ریڈیو احمدیہ کے سننے والوں کے لیے لے کر حاضر ہوتے ہیں ہمارے مستقل سامعین جانتے ہیں کہ مہینے کے پہلے اتوار میں شروع کے اتوار میں جو پہلا پروگرام پیش کیا جاتا ہے وہ سیرت نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولا وسلم کے بارے میں ہوتا ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے کچھ پہلو اپنے سننے والوں کے سامنے رکھتے ہیں آپ کی پاک سیرت پہ بات کی جاتی ہے آپ کے زمانے میں جو باتیں ہوئیں اور کس طرح آپ کی قوت نے عربوں کی تقدیر ان کی دل ان کی زندگی بدل دی اور کس طرح سے وحشیوں کو باکمال انسان اور باکمال انسانوں کو با خدا انسان بنایا اس موضوع پر بات کی جاتی ہے اسی طرح سے سامعین ہمارے کچھ پروگرام ہیں جو فقی مسائل سے متعلق ہیں آپ کے ذہن میں جو سوال آتے ہیں یہاں خاص طور پہ مغربی معاشرے میں یا دین کے حوالے سے ان سوالوں کے جوابات دینے کے لیے فقی مسائل پر پروگرام کیا جاتا ہے اسی طرح سے ایک پروگرام وہ ہے جس میں ہم حضرت بانی سلسلہ علیہ احمدیہ سیدنا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح معود مہدی محود علیہ صلاۃ کی صداقت کے نشانات اپنے سننے والوں کے سامنے رکھتے ہیں پھر ایک پروگرام وہ ہے جس میں ہم ان روحانی خزائن کے بارے میں بات کرتے ہیں جو سیدنا حضرت اقدس مسیح محدود علیہ السلط وسلام نے لٹائے یعنی آپ کی تحریرات کی بات کی جاتی ہے یہ ایک گلدستہ اس طرح سے سچتا ہے ریڈیو احمدیہ کے پروگراموں کا ہوتا کچھ اس طرح سے ہے سامین کہ ہم ان پروگراموں کے لیے ہر ہفتے اپنے اسٹوڈیوز میں جماعت احمدیہ کے مختلف اکابرین اور علماء کو مدعو کرتے ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ کسی ایک موضوع پر احمدیہ مسلم جماعت کے موقف ہمارے سننے والوں کے سامنے رکھیں سامین اس کے بعد پھر جب ہم نے بات کی تھی کہ براہ راست پروگرام کے مقصد کہ آپ بھی ساتھ شامل ہوں یہاں سے پھر آپ کی شمولیت شروع ہوتی ہے جب ہم پروگرام کے ابتدائیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم آپ کے سوالات ریڈیو احمدیہ کا حصہ بناتے ہیں یہ پروگرام گزشتہ کئی سالوں سے بلکہ اب کہنا چاہیے کہ ایک عشر سے زائد اللہ کے فضل سے جاری اور ساری ہے ہمارے کچھ سامعین ہم سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ اردو میں لے کر کیوں حاضر ہوتے ہیں اردو زبان میں کیوں پیش کیا جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے سامین کہ اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف اردو زبان میں یہ تو ریڈیو احمدیہ ہے جو اردو میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اللہ کے فضل سے مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ یا ایم ٹی اے کی نشریات اردو انگریزی بنگلہ عربی زبان اور دیگر زبانوں میں چوبیس گھنٹے اللہ کے فضل و کرم سے نشر کی جا رہی ہیں اور بھی بہت سے فورم ہیں جہاں پہ آپ جماعت احمدیہ کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ خاص طور پر اردو میں اسی لیے پیش کیا جاتا ہے کہ وطن عزیز میں تو ہمیں یہ سہولت میسر ہی نہیں تھی کہ ہم اپنی بات آپ تک پہنچا سکیں یہ موقع اللہ کے فضل سے ہمیں کینیڈا میں میسر ہے اور یہ پروگرام بالخصوص ہمارے ان سامعین کے لیے ہے جن کا پس منظر ہندوستان یا پاکستان ہے اور جنہوں نے بہت سی غزل باتیں جماعت احمدیہ کے بارے میں سنی ہوئی ہیں تو یہ پروگرام ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم آپ کی غلط فہمیوں کو دور کریں اپنا موقف اپنی زبان میں خود آپ سے بیان کریں یہاں ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو موضوع ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں جو بات ہم آپ کو بیان کرتے ہیں اس کی دلیل کے لیے ہم قرآن کریم آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان باتوں کی دلیل کے لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی سنت آپ کو پیش کرتے ہیں ان باتوں کی تصدیق کے لیے ہم آپ کے سامنے احادیث رکھتے ہیں اور یہی ہمارا دستور اور یہی ہمارا طریق ریڈیو احمدیہ پر اللہ کی فضل سے رہتا ہے ان ابتدائی گزارشات کے بعد ہم آج کے پروگرام کی طرف چلیں گے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں عبد رابط صاحب تشریف رکھتے ہیں انہیں ریڈیو احمدیہ خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ جی و علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مربی صاحب خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک الحمد للہ है? الحمد للہ. کافی طویل عرصے کے بعد مجھے آنے کا موقع ملا جی آپ کے ساتھ کافی عرصے کے بعد آج پروگرام ہو رہا ہے ہم امید کرتے ہیں سب ٹھیک تھا سب خیریت تھی الحمد مجھے ذرا ملک سے باہر جانا پڑا وقفے عارضی کے طور پہ بھی بیلیز اور اسی طرح یو کے پہ اس سے بس واپسی پہ تو الحمدللہ بہت بہتر آپ کے بلیز اور یوکے کی کچھ یادداشت ہم آپ سے اس پروگرام میں پوچھیں گے کیا نئی چیزیں ہیں لیکن آج کیا موضوع ہمارے سننے والوں کے لیے آپ لے کر رہے ہیں جیسا کہ حضب اللہ شعن رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے سامین کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ ہمارے مختلف پروگرام مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں جس میں فقہ ہے یا پھر صداقت مسیح مود و اسلام اور اسی میں ایک جو تیسرا جو اتوار ہے مہینے کا اس میں ہم حضرت اقدس مسیح محدود کی کتب پہ جی ہم بات کرتے ہیں اور کسی کتاب کا خلاصہ ہمارے اپنے سامعین کے سامنے پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس پہ اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دیا جاتا ہے کوشش اور سامعین سے ہم یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ اس کتاب سے متعلق بات کریں یا جو بات ہو رہی ہے اس پہ اگر کوئی اعتراض ان کے ذہن میں آتا ہے تو اس کو حل کیا جائے ٹھیک ہے پچھلے ہفتے یا پچھلے پروگرام میں چونکہ مصباح صاحب اکیلے آ پروگرام کر رہے تھے سراج منیر جی yeah. پہ بات شروع کی تھی تو وہ مکمل نہیں ہوئی تھی آج ہم کوشش کریں گے کہ یہ کتاب مکمل ہو جائے اور اس میں اگر ہمارے سامعین کے پاس کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی وہ پیش کر سکتے ہیں سراج منیر جو کتاب ہے جیسا کہ سامین پہلے سن چکے ہوں گے کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر بارہ میں پہلی کتاب ہے جی اور روحانی خزائن مجموعہ ہے حضرت اقدس مسیح مودیہ السلّۃ والسلام کی کتابوں کا کتاب. نہ کہ یہ صرف ایک کتاب ہے بلکہ ایک مجموعہ ہے کمپائلیشن ہے کتابوں کی اس میں بارہ نمبر کی جو جلد ہے اس میں پہلی کتاب سراج منیر ہے سراج منیر جو کتاب ہے یہ مئی اٹھارہ سو ستانوے میں چھپ کر شائع ہوئی یعنی کہ حضرت اکدس مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام کی زندگی میں ہی یہ کتاب چھپ کے شائع ہو چکی تھی جس میں حضرت اکدس مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام مرزا غلام احمد صاحب نے سینتیس زبردست پیش گوئیوں کا ذکر فرمایا جو آپ علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے الہام اور وہی پا کر ان کے وقوع سے کئی سال پہلے شائع فرما دی تھی ان میں بعض پیش گوئیاں براہین احمدیہ میں بھی درج تھیں جو اپنے وقت کے بہت دیر بعد یا ان کی زندگی میں ہی پوری ہوئیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یا اللہ تعالیٰ کا جو ساتھ تھا حضرت مسیح مودو اسلام سے وہ سچا تھا اس کتاب میں آتھم اور لے رام سے متعلق جو پیش گوئیاں ہیں ان کے پورا ہونے کے متعلق خاص طور پر تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے پھر اس کتاب کے آخر میں وہ خط و کتابت بھی درج فرمائی ہے جو آپ علیہ السلاۃ والسلام اور حضرت خواجہ غلام فرید صاحب جو چاچنا شریف کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے اور ان کی گدی آج بھی چلتی ہے ابھی پچھلے دنوں اخباروں میں بھی اس کا بڑا چرچا تھا کہ ایک سو جو ان کی عرس ہے وہ جی منایا گیا جی ہے جی تو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور پیر اور گدی نشین یہ بزرگ تھے اور تصوف میں بہت آگے تک پہنچے ہوئے اور بہت زیادہ ان کے مرید لاکھوں کے لحاظ سے ان کے مرید تھے ان کے حضرت مسیح معود علیہ السلّۃ السلام اور حضرت خواجہ غلام فرید چاچر شریف والے ان کے درمیان میں جو خط و کتابت ہوئی ہے حضرت مسیح معود علیہ السلّۃ السلام نے ان کے تین خطوط جو ہیں وہ اس کتاب کے آخر میں شائع بھی کیے ہیں اور یہ خطوط میں ابھی آپ کے سامنے ان کا ترجمہ رکھوں گا فارسی میں یہ خطوط لکھے گئے آپس میں اور ایک خطوط غالباً ایک خط غالباً عربی میں بھی تھا تو ان خطوط سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب جی حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلّۃ والسلام کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے اور آپ کو اپنا جو دعویٰ تھا مہدویت کا جی اس میں برحق سمجھتے تھے اور اس کا آپ نے اپنے خطوط میں اپنی جو مکتوبات ہیں اور اپنے ملفوظات ہیں اس میں بارہا ذکر کیا ہے آپ کی ایک کتاب بڑی مشہور ہے اس کا نام ہے اشارات الفریدیہ جی اشارات فریدیا ال نہیں ہے فریدیہ سے اشارات پہلے اشارات, اشارات پر... فریدیا تو یہ وہ کتاب ہے جس میں آپ کے ملفوظات درج کیے گئے ہیں اور وہ امت کے یا اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے انہوں نے اس زمانے میں بھی شائع کیے اور باقاعدہ ہر جلد جب وہ چھپتی تھی اور ہر خط جو جایا کرتا تھا خواجہ غلام فرید صاحب کی طرف سے اس کے نیچے ان کی مہر صبط ہوا کرتی تھی آپ کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے اس گدی پہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے بھی اس کتاب کی بڑی تعریف کی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ کتاب جو اہل سلوک ہیں یا تصوف کے لیے اہل تصوف کے لیے بڑی کارآمد کتاب ہے اس کی جلد نمبر تین میں حضرت اقدس مسیح ماحد علیہ السلاۃ والسلام سے جو خط و کتابت خواجہ غلام فرید صاحب کی ہوئی ہے اس کے اندر وہ شامل ہے سب سے پہلے میں حضرت مسیح ماود علیہ السلاۃ والسلام کے الفاظ میں حضرت خواجہ غلام فرید صاحب آف چاچا شریف کے بارے میں میں آپ کے سامنے وہ تحریر رکھ دیتا ہوں جس میں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام نے ان خطوط کا بھی ذکر کیا ہے اور ان بزرگ ذات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ صاحب الہام بھی تھے اور خدا تعالیٰ کے بزرگ انسان تھے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام اپنی کتاب حقیقت الوحی جو روحانی خزائن کی میں جلد میں کی کی, کی کی کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں تحریر فرماتے ہیں بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے ممتاز لوگوں کو جو مشاہر مشاہیر, مشاہیر فقراء میں سے تھے خوابیں آئیں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جیسے سجادہ نشین صاحب العلم سندھ کے مرید ایک لاکھ کے قریب تھے اور جیسے خواجہ غلام فرید صاحب چاچران شریف والے اس کے بعد حضور نے اسی کتاب کے صفحہ نمبر دو سو سے دو سو نو تک اپنے مبارک قلم سے درزل الفاظ بھی تحریر فرمائے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں حضور لکھتے ہیں کہ انیسواں نشان یہ ہے کہ خواجہ غلام فرید صاحب نے جو نواب بہاولپور پور کے پیر تھے میری تصدیق کے لیے ایک خواب دیکھا جس کی بنا پر میری محبت خدا تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دی اور اسی بنا پر کتاب اشارات فریدی میں جو خواجہ صاحب موصوف کے ملفوظات ہیں جا بجا خواجہ صاحب موصوف میری تصدیق فرماتے ہیں اہل فقر کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ظاہری جھگڑوں میں بہت کم پڑتے ہیں اور جو کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو بذریعہ خواب یا کشف یا الہام پتہ ملتا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں پس چونکہ خواجہ غلام فرید صاحب پیر صاحب العلم تھے کی طرح پاک باطن تھے اس لیے خدا تعالیٰ نے ان پر میری سچائی کی حقیقت کھول دی اور کئی مولوی جیسے مولوی غلام دستگیر قصوری اب یہ مولوی غلام دستگیر کسوری وہ شخص تھا جو حضرت اقدس مسیح مودیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت میں بڑا ہوا تھا اور حضرت نسیم علیہ نے جب مباہلے کا چیلنج دیا ہے اس نے اس کو قبول کیا اور یہ خدائی عبرت کا نشان بنا ہے مولوی غلام دستگیر قصوری اس کا جو پورا نام ہے اور یہ اس جو میاد ہے اس کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت کا نشان بنا اور مارا گیا حضور فرماتے ہیں کہ مولوی ان پر میری سچائی کی حقیقت کھول دی اور کوئی کئی مولوی جیسے مولوی غلام دستگیر خواجہ صاحب کو میرا مقدع بنانے کے لیے آپ کے گاؤں میں پہنچے جیسا کہ کتاب اشارات فریدی میں اب یہ جتنی بھی باتیں آ رہی ہیں یا کہ جی جی جو خطوط ہیں وہ میں اصل بھی ان کا آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ پتہ لگے کہ خواجہ صاحب نے اصل میں بات کیا کی ہے اور بات کیا ہو رہی ہے یہاں پہ کیونکہ بعض اوقات ہمارے جو سننے والے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بات آپ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں جی اس کی اصل کہاں ہے وہ کتاب سے حوالے دیں یا کتاب کا بتائیں تو وہ اللہ کے فضل سے میرے پاس اس کے کٹنگس بھی موجود ہیں وہ کتاب کے حصے بھی موجود ہیں جہاں پہ یہ خود و کتابت ہوتی رہی ہے اور اس کے حوالے کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں اگر ہمارے کسی بھائی کو اس پہ بھی سوال ہو تو وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو آج کے پروگرام میں حل کریں کہتے ہیں کہ میں دوبارہ پیچھے سے تھوڑا سا پڑھتا ہوں اس لیے خدا نے ان پر میری سچائی کی حقیقت کھول دی اور کئی مولوی جیسے مولوی غلام دستگیر خواجہ صاحب کو میرا مقذب بنانے کے لیے آپ کے گاؤں میں پہنچے جیسا کہ کتاب اشارات فریدی میں خواجہ صاحب نے خود یہ حالات بیان کیے ہیں اور بعض غزنویوں کا بھی خواجہ صاحب موصوف کے پاس خط پہنچا مگر آپ نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی اور ان خشک ملاؤں کو ایسے دندان شکن جواب دیے کہ وہ ساکت ہو گئے اور خدا تعالی کے فضل سے آپ کا خاتمہ مصدق ہونے کی حالت میں ہوا خاجہ صاحب کی جو وفات ہے وہ انیس سو ایک میں ہو گئی تھی ٹھیک ہے اور اٹھارہ سو میں غالباً ان کی پیدائش ہوئی ہے اور انیس سو ایک چوبیس جولائی انیس سو ایک میں ان کی وفات ہو گئی تھی تو حضرت مسیم علیہ صدم فرماتے ہیں کہ خدا تعالی کے فضل سے آپ کا خاتمہ مصدق ہونے کی حالت میں ہوا تو آپ کے جو آگے خطوط میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کس قدر عقیدت رکھتے تھے حضرت مسیح مودو اسلام سے چنانچہ وہ خطوط جو آپ نے میری طرف لکھے ان سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے کس قدر میری محبت ان کے دل میں ڈال دی تھی اور کس قدر اپنے فضل سے میرے بارہ میں ان کو معرفت بخش دی تھی خواجہ صاحب نے اپنی کتاب اشارات فریدی میں مخالفوں کے حملوں کا جا بجا جواب دیا ہے جیسا کہ ایک جگہ اشارات فریدی میں لکھا ہے کہ کسی نے خواجہ صاحب موصوف کی خدمت میں عرض کی کہ آتھم میعاد کے بعد مرا اب یہ آتھم کا جو مسئلہ اس زمانے میں بھی, بھی اعتراض ہوتے تھے آج جی بھی اعتراض ہوتے ہیں جی لیکن اللہ تعالیٰ اپنے جو چنیدہ بندے ہوتے ہیں ان کو علم دے دیتا ہے اور یہ جو کتاب ہے سراج منیر اس میں بھی آتھم اور لیک رام کے بارے میں جو مختلف اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں ان کا مفصل جواب حضرت اکدس مسیحماستلام نے دیا ہے سامین سے یہ درخواست ہے کہ اگر اس میں کسی قسم کا سوال ہو تو ہماری جو ویب سائٹ ہے الاسلام وہاں پہ روحانی خزائن کا سیکشن ہے وہاں سے بارہویں نمبر کی جو جلد ہے اس میں پہلی کتاب ہے اس کا اگر مفصل اس کا مطالعہ کر لیں تو اس سے بہت جو سوالات ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں اور یہ زیادہ بڑی کتاب نہیں ہے ایک سو دو ایک سو تین صفحے کی یہ کتاب ہے آرام سے ایک سیٹنگ میں یا دو سٹنگز میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے آ, لکھتے ہیں حضور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر مح میری محبت ان کے دل میں ڈال دی تھی اور کس قدر اپنے فضل سے میرے بارہ میں ان کو معرارفت بخشی تھی خواجہ صاحب نے اپنی کتاب اشارات فریدی میں مخالفوں کے حملوں کا جا بجا جواب دیا ہے جیسا کہ ایک جگہ اشارات فریدی میں لکھا ہے کہ کسی نے خواجہ صاحب موصوف کی خدمت میں عرض کی کہ آتھم میاد کے بعد مرا انہوں نے میرا نام لے کر فرمایا کہ اس بات کی کیا پرواہ ہے میں جانتا ہوں کہ آتھم انہی کے نفس سے مرا ہے یعنی ان کی توجہ اور عقد ہمت نے آتھم کا خاتمہ کیا اور کسی نے میری نسبت آپ کو کہا کہ ہم ان کو مہدی معحود کیوں کر مان لیں کیونکہ مہدی ماؤود کی ساری علامتیں جو حدیثوں میں لکھی ہیں ان میں پائی نہیں جاتیں اب میں یہ بات کر رہا ہوں ایک بہت بڑے پیر کی ایک بہت بڑے بزرگ کی ان کے سامنے یہ بات ہوئی کہ ہم کس طرح ان کو مان لیں اور ہمارے جو آج کے مخالفین ہیں جن کا آ, کتابوں وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا صرف سرسری باتیں ہوتی ہیں جی. یا باؤ اجداد سے کچھ باتیں سن لیں جی. اور ان کو آ, ان پہ راسخ العقیدہ ہو گئے ان کی بات سنیں تو وہ صرف اسی قسم کے اعتراض کرتے ہیں اور جب اہل اللہ کے نزدیک اس قسم کے سوال آتے ہیں تو وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں اور کسی نے فرماتے ہیں اور کسی نے میری نسبت آپ کو کہا کہ ہم ان کو مہدی ماہود کیوں کر مان لیں کیونکہ مہدی ماعود کی ساری علامتیں جو حدیثوں میں لکھی ہیں ان میں پائی نہیں جاتی تب خواجہ صاحب اس کلمہ پر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ یہ تو کہو کہ تمام قراردادہ نشان جو لوگوں نے پہلے سے سمجھ رکھے تھے کس نبی یا رسول میں سب کے سب پائے گئے اگر ایسا وقوع میں آتا تو کیوں بعض کافر رہتے اور بعض ایمان لاتے یہی سنت اللہ ہے کہ جو علامتیں پیش گوئیوں میں کسی آنے والے نبی کے بارے میں لکھی جاتی ہیں وہ تمام باتیں اپنے ظاہری الفاظ کے ساتھ ہرگز پوری نہیں ہوتی یہ بہت بڑی بات ہے اور ہمارے سامعین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ منو ان جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ اس طرح پوری نہیں ہوتی بعض اوقات اللہ تعالیٰ اخفاء بھی رکھتا ہے تاکہ اپنے جو لوگ ہیں ان کا اللہ تعالیٰ ان کو جج بھی کر سکے تو پیر صاحب کے جو جواب ہے اسی میں اس کو میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو فرماتے ہیں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 بعض جگہ استعارات ہوتے ہیں بعض جگہ خود اپنی سمجھ میں فرق پڑ جاتا ہے اور بعض جگہ پرانی باتوں میں کچھ تعریف ہو جاتی ہے اس لیے تقوا کا طریق یہ ہے کہ جو باتیں پوری ہو جائیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور وقت اور ضرورت کو مدِ نظر رکھیں غرض خواجہ غلام فرید صاحب کو خدا تعالی نے یہ نور بات نطا کیا تھا کہ وہ ایک ہی نظر میں صادق اور قاسم میں فرق کر لیتے تھے راخر میں حضور فرماتے ہیں خدا ان کو غری کے رحمت کرے اور اپنے قرب میں جگہ دے آمین تو یہ وہ تحریر ہے جو حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلات وسلام نے اپنی کتاب حقیقت الوہی میں حضرت خواجہ غلام فرید صاحب آف چاشن شریف علیہ ان کے متعلق لکھی ہے اور اس میں جن باتوں کا اشارت ذکر آیا ہے وہ کٹنگز بھی ہمارے پاس موجود ہیں وہ اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے بھی پیش کریں گے اور جن خطوط کا بار بار ذکر میں نے بھی کیا ہے اور آپ نے سنا بھی حضرت اقدس مسیح مودیہ السلۃ والسلام کے اس تحریر میں آ, وہ خطوط کیا تھے وہ خطوط میں آپ کے سامنے آ, پیش کرتا ہوں آ, غالباً کوئی سوال ہے اس کے بعد چلیے بہت بہت شکریہ عبدالراب صاحب سوامین پروگرام ہمارا شروع ہو چکا ہے اور ابتدائی تو آپ کے سامنے ہیں پروگرام میں آج جس چیز پر بات کی جا رہی ہے وہ سید نہ مسیح ماحود علیہ صلاۃ والسلام کی یہ تحریر سراج منیر کے بارے میں اور جیسا کہ آپ کو مربی صاحب نے بتایا کہ ہم اس میں ذکر کریں گے جو باتیں بھی کی جا رہی ہیں یہاں پر وقت ہوتا ہے جب ہم آپ کے سوالات بھی اپنے پروگرام میں شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں پروگرام میں اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہیں تو سٹوڈیوز کا نمبر ہے 416-410-6522 416-410-6522 کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں ہمارے وہ سامعین جو ٹورنٹو شہر سے باہر سے پورے شمالی امریکہ میں کہیں سے بھی ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہیں تو نمبر ہے ہمارا ٹول فری نمبر ون ایٹ فائیو ون ایٹ فائیو فائیو فور ون آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں ہمارے ساتھ آج کے جو پہلے کالر ہیں آفتاب صاحب ہیں برنڈن سے ہمیں کال کر رہے ہیں انہیں ریڈیو احمدیہ مخش کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم آج کے مہمان کون ہیں آپ کے مجھے نام نہیں آج ہمارے ساتھ عبد عابد صاحب ہیں चारी اور चारी اسی طرح سے غلام مصباح بلو صاحب بھی موجود ہیں انہیں بھی ہم آپ کی تولام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی تو یہ دو مہمان ہیں سوال ہے مجھے پتا نہیں موضوع آج کیا ہے میں نے ابھی ریڈیو آن کیا تو مجھے نہیں پتا موضوع کیا ہے لیکن سوال سر یہ ہے کہ مرزر صاحب میں ایم پی نہیں ہوں نان ایم ہوں مرزر صاحب پر جو پہلی وئی نازل ہوئی وہ کس ایج میں اسد مزا صاحب کی ایج کیا تھی اور وحی کا سن کیا تھا کس سن سنسوی میں پہلی وحی ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی یا جب ان الحام ہوا بہت شکریہ آپ کے سوال کا ہمارے ساتھ اس وقت امین صاحب بھی ہیں ٹیلی فون لائن پر امین صاحب کو بھی خوش آپ کہیں گے امین صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اللہ کا کل میں آپ خیریت سے ہیں اللہ کا شکر اچھا سب سے پہلی بات ابھی جو نور اللہ حافظ صاحب نے بتائی کہ انبیاء علیہ السلام کی نشانیوں میں سے پوری نشانیاں نہیں ہوتی ہیں حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پا... محمد پڑھ لے. سورے فتح مرحل. محمد الرسول اللہ والذین آم والذین تورات اور انجیل میں نشانی بتا دی گئی کہ صحابہ انبیاء... اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ پوری کی پوری ہوئی اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں تو اللہ بھلا کرے سادہ کرام کا کام دین کا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ وسلم. سینہ ب سینا دے کے آج تک آج تک اپنے سینے میں کتابوں میں قائم ہے قائم تک قائم رہے گا ایک ایک نشانی بتا دی گئی کہ نیا کوئی نبی نہیں آئے گا اسا علیہ السلام نے نازل ہونا ہے اور امام مہدی کی ایک ایک نشانی بتا دی گئی یہاں تک کہ ان کی نسل تک بتا دی گئی ہے کہ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوتے اور آپ کہتے ہیں کہ نشانی پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو یہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کتابوں میں باتیں لکھی ہیں ان کے بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے ٹھیک ہے نا چلیے بہت شکریہ امین بھائی آپ کے سوال کا بہت شکریہ سامعین آج ایک کے کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے اور آپ کے سوالات سے ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کے بڑھیں گے لیکن ساتھ ساتھ ہم اس موضوع کو بھی جاری رکھیں گے جس موضوع پہ ہم نے پروگرام شروع کیا ہے جو آپ کے سوالات ہیں ان پہ فاوحہ بہت اچھی بات ہے آپ ضرور کیجیے لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ پھر موضوع سے ہم بہت دور چلے جاتے ہیں کوشش یہ ہی ہوگی ہماری کہ ہم اپنے موضوع کو بھی مکمل کریں لیکن آپ کے سوالات بھی ساتھ ساتھ لیں گے ہمارے وہ سامعین جو ریڈیو احمد یا مستقل سن... نہیں سنتے ان کے لیے ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ پروگرام شب بارہ بجے تک جاری رہتا ہے دس بجے شب ہم فریکوینسی بدل دیتے ہیں اور 10 سے 12 بجے تک یہ پروگرام اے ایم 530 پر سن سکیں گے اسی طرح سے ریڈیو احمدیہ کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے ہمارا ویب کا پتہ ہے وہ www.voiceofislam.ca ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ وائس آف اسلام ایک ہی لفظ ہے یعنی اسلام کی آواز www.voiceofislam.ca ڈبلیو آپ اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی ریڈیو احمدیہ براہ راست سن سکتے ہیں بلکہ آرکائیو سیکشن میں جائیں تو آج سے پہلے کے تمام پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی آپ کے ریفرنس کے لیے موجود ہے اور آپ اس, ان پروگراموں کو دوبارہ سن سکتے ہیں اسی ویب سائٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے کے ذریعے سامعین آپ اپنی ای میل بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور ہم تک یعنی اپنے کانٹیکٹ ایس میں جائیے اور آپ اپنا سوال بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں تو پروگرام کو ہم جاری رکھیں گے آپ کے سوالات ہم نے لیے لیکن پروگرام ایک دلچسپ حصے میں تھا ان خطوط کی ہم نے بات کرنی تھی تو عبد الراب صاحب آپ, میں چھوڑتا ہوں چاہیں تو پہلے سوالات کے جوابات دے دیں. آپ چاہیں تو پہلے وہ خط ہمیں بتا دیں جہاں تک بات کی تھی سوال آ ہم اس کے بعد آ جائے یہ امین صاحب نے جو آ, بات کی ہے وہ اگر میری بات کو سن لیتے گزارشات کو سن لیتے تو شاید ان کو سوال کرنے کی نوبت نہ آتی ٹھیک ہے میں دوبارہ وہاں سے پڑھ دیتا ہوں جو حضرت مسیح مودۃ السلام نے فرمایا ہے اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ فون ملانے سے پہلے ہمارے معزز مہمان اس بات کا خیال رکھیں گے کہ بات کو پہلے پوری طرح سن لیں اور سمجھ لیں اور پھر اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو پھر اس پہ سوال کر لیں یہ <coughs> بات ہو رہی تھی حضرت اقتص مسیح معود علیہ اللاۃ والسلام اور حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کے جو خطوط ہیں ان پہ اور حضرت مسیح معود علیہ صلاح وسلام خواجہ غلام فرید صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بعض باتیں بتاتے ہیں جس میں آتھم کے بارے میں بھی کسی نے خواجہ صاحب کے سامنے سوال کیا اور پھر ایک سوال انہوں نے یہ کیا کہ مہدی معہود کیوں کر مان لیں کیونکہ مہدی ماعود کی ساری علامتیں جو حدیث میں لکھی ہیں ان میں نہیں پائی جاتی آگے یہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ اسے معاملہ سمجھنے میں آسانی ہو جی تب خواجہ صاحب اس کلمہ پر ناراض ہوئے اور فرمایا کہ یہ تو کہو کہ تمام قراردادہ نشان جو لوگوں نے پہلے سے سمجھ رکھے تھے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 بلکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ بعض جو باتیں ہیں وہ تو من و ان پوری ہوتی ہیں لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق استعارات سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ صورت نور میں فرماتا ہے عزب المنشی طرح بسم اللہ و یزرب اللہ المصال الناث اور اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے استعارات کے ذریعے اپنے جو لوگ ہیں ان کے سامنے باتیں پیش کرتا ہے تو بعض باتوں کا تعلق استعارات سے ہوتا ہے آپ نے بات کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نازل ہوں گے میرے بھائی قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو وفات یافتہ سمجھتا ہے اور اس کا اظہار برملہ کرتا ہے قرآن کریم آپ قرآن کریم کو نہیں ماننا چاہتے تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے واپس آنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا جو نام لیا ہے کہ عیسیٰ نازل ہوں گے وہ استعارہ ہے تو اس تیارے کی جو بات چل رہی ہے یہ وہی جو آپ نے ابھی سوال کیا یہ اس کے جواب کے اندر یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ کو وفادیافتہ یافتہ ثابت کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ نے واپس آنا ہے تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کریں جو قرآن کریم کے خلاف ہو تو جہاں پہ بات ہوئی کہ عیسیٰ نے واپس آنا ہے تو یہ استعارا بنا آپ یہ جو بات خواجہ غلام فرید صاحب آف چاچرہ شریف والوں نے کی ہے یہ بالکل وہی بات ہے اسی قسم کا کوئی آ آیا ہوگا ان کے سامنے اور انہوں نے یہ اعتراض کیا ہوگا کہ وہ منوان جو ہے وہ ایک بات پوری ہونی چاہیے جس طرح مجھے نہیں پتہ انہوں نے یہ بات کہاں سے لی ہے لیکن یہ جو اشتعاریں ہیں یہ اللہ تعالی پیش کرتا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال خواجہ صاحب نے اس میں سامنے دی ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر دنیا میں کفر کیوں ہوتا سب کے سب مان لیتے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ جو پہلا سوال تھا اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں دوسرا یہ جو کہا نا کہ سینہ بہ سینہ روایات چلی ہیں صحابہ سے جی تو وہ باتیں انہوں نے آگے پہنچائیں تو امام مہدی کے بارے میں لکھا کہ کس خاندان سے ہوگا تو وہ بھی حدیث ہمیں سینہ بہ سینہ ہی پہنچی ہے جس میں فما کے مہدی اور اللہ عیسیٰ کہ ماں مہدی اور عیسیٰ ایک ہی وجود ہیں تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ کس خاندان سے ہوگا یہ درست ضروری نہیں کہ درست روایت ہو لیکن اگر اس کو درست مانا بھی جائے تو جو ہے مسیمہ علیہ وسلام نے لکھا ہے کہ میرا تعلق سادات خاندان سے بھی ایک لحاظ سے بنتا ہے پھر بعد روایات میں فارسی نسل ہونے کا لکھا ہے تو مختلف روایات ہیں اس لیے ایک روایت کو مان لینا کہ بھائی یہی سینہ بہ سینہ آئی ہے باقی نہیں ہے یہ درست نہیں ہے تو ساری روایات کو جب آپ ملا کر دیکھتے ہیں تو پھر آپ اس مضمون کو یا ان باتوں کو ایک نتیجہ نکال کر کوئی فہم حاصل کر سکتے ہیں محترم آفتاب صاحب نے سوال کیا تھا کہ مرزا صاحب کو پہلی وہی کب ہوئی حضرت مسیح معود علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی ابتدائی زندگی جو ہے وہ آ... یعنی گمنامی میں تھی کوئی آپ کے پاس نہیں تھا جب آپ نے براہین احمدیہ لکھی ہے اپنی کتاب 1880 میں تو اس میں Uh, اس لیے جو پہلی زندگی ہے اس, اس کا کوئی اس طرح ریکارڈ نہیں ہے جس طرح کہ بعد کی زندگی میں تو اخبار پھر ج, قادیان سے چھپتا تھا تو ڈیلی کی ڈائری آ, جو ہے وہ چھپ جاتی تھی لیکن جو پہلے کی زندگی ہے دعوے سے اس میں اس کا ذکر ہمیں خود حضرت میزہ صاحب کی تحریرات سے ملتا ہے جو بعد میں آپ نے لکھیں مثلا برائن احمدیہ میں آپ نے لکھا کہ میں جب نوجوان کے کی عالم میں تھا تو مجھے بعض اپنی خوابوں کا ذکر کیا ہے رویا کشوف کا ذکر کیا ہے لیکن اس میں ہی بعض اپنے الہامات کا بھی ذکر کیا ہے مثلاً اٹھارہ سو یہ اڑسٹھ کا الہام ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اٹھارہ سو ایٹین سکسٹی ایٹ اس میں آپ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے یہ الحام اٹھارہ سو اڑسٹھ کا ہے پھر اٹھارہ سو ستر میں آپ کو آپ لکھتے ہیں کہ مجھے میں اپنی پوری رویہ لکھی ہے اس کے بعد آپ اینڈ بعد میں لکھتے ہیں کہ بعد میں مجھے یہ بشارت بذریعہ الہام دی گئی لا تخف انا کانت لعلیٰ اور لا تہزن انّا کانت لعلیٰ تو یہ اٹھارہ سو اٹھ اٹھارہ سو ستر کے یہ الہامات ہیں جو آپ نے بعد میں جو ملفوظات یا تحریرات لکھی ہیں تو اس میں یہ ذکر فرمایا ہوا کہ جب میری عمر اتنی تھی یا لکھا ہے کہ مثلا انیس سو دو میں کہ تیس سال کا عرصہ ہوا ہے کہ مجھے یہ الہام ہوا تھا تو اس زمانے کو یاد اگزیکٹ ڈیٹس تو نہیں ہیں لیکن وہ سال آپ نے بتایا ہوئے ہیں کہ اتنی عمر میری تھی یا اتنا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی تو یہ اٹھارہ سو اٹھسٹھ اور اٹھارہ سو ستر کے یہ الہامات ہیں جو تذکرے میں آپ کو مل جاتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے حضرت مرزا صاحب کے جو الہام ہیں وہ احمدیہ مسلم جماعت نے تذکرے کے نام سے شائع کر دیے ہیں تو اس میں جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو وہاں سے مل جاتی ہے چلیے بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا مصباح بلو صاحب پروگرام کے سلسلے کو آگے بھی بڑھاتے جائیں گے اور سامعین آپ کی جو کالز ہیں وہ بھی ہم شامل کرتے رہیں گے پروگرام میں امین صاحب نے ایک اور بات بھی کی تھی مصبا صاحب کے جو تورات میں انجیل کا ذکر کیا کہ جو انجیل میں پیش گوئیاں تھیں جی وہ پوری ہوئیں تو کیا اس پہ کوئی تبصرہ کرنا چاہیں گے ہاں ٹھیک ہے وہ پوری ہوئیں لیکن ان پیش گوئیوں کو ہمارے نزدیک تو پوری ہوئیں جی ہاں لیکن جن کی وہ کتاب ہے یعنی یہود اور نصارہ وہ تو نہیں مانتے ٹھیک جی ہے وہ کہتے ہیں یہ تو پوری نہیں ہوئیں تو وہی بات جو حضرت خواجہ غلام فریض صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی یہ بیان کی جا رہی ہے صاحب بیان کر رہے ہیں کہ اگر ویسے ہی یعنی ظاہری طور پر یہ ساری علامتیں پوری ہوتی تو کوئی بھی انکار کرنے والا دنیا میں باقی نہ رہتا تو دنیا میں جن لوگوں نے قبول نہیں کیا ان کا ان کی یہی دلیل تھی یا یہی وجہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے نزدیک یہ علامتیں پوری ہی نہیں ہوئیں تو لیکن ہمارے نزدیک تو سب پوری لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو مثلا ایک حدیث میں یہ لکھا ہے عمر بن بناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ حضور آپ کے متعلق جو جو علامتیں ہم نے پائی تھیں تو رات میں وہ ساری پوری ہوئیں جی تو رات میں آپ کی جائے پیدائش اور آپ کا نام اور آپ کی وفات کی جگہ یہ ساری لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ حدیث میں تو ہے لیکن یہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں تو رات میں لکھی ہے تو میں کہاں ہے ٹھیک ہے تورات میں کہیں بھی نہیں ہے بالکل نہیں ٹھیک ہے کہ جگہ کا نام لکھا ہو کہ اس جگہ میں وہ پیدا ہوں گے وہ نام نہیں لکھا ہوا تو لیکن حضرت عمر بن ناس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ایک عمومی نقشہ جو ہے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے یعنی کہ ایگزیکٹ وہی نام لکھے ہوئے ہیں لیکن وہ جو حالات ہیں اور وہ علامات ہیں ان سے نتیجہ نکال کے وہ بیان کریں گویا کہ حضور ایک ایک آپ کی صداقت تو ایسے کھل گئی ہے گویا ایک ایک چیز ہمیں اللہ تعالی نے پہلے بتا دی تھی تو یہ وہ علامت ہے جو حدیث میں تو لکھی ہے لیکن تو رات میں ہمیں کہیں نہیں ملتی چلیے بہت شکریہ مربی صاحب ایک اور بھی بڑا لطیف نقطہ ایک دفعہ پروگرام میں یہی پہ بیان ہوا تھا کہ پہلی ہی جو شرط ہے ایمان کی وہ ایمان بالغائب ہے جی جی آپ نے غائب پہ لانا ہے ٹھیک ہے تو ایک نبی پہ ایمان لانا بھی ویسے ہی ہے تو آپ کے سامنے وہی بھی نہیں اترتی ہے آپ کے سامنے وہ ساری باتیں بھی نہیں ہوتی हुँ. تو یہ بھی ایک سمجھنے کے لیے ضروری سامن پروگرام جاری ہے پروگرام میں وقت ہے جب آپ کے سوالات شامل کیے جائیں گے مظفر بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹورنٹو سے ہمیں کال کر رہے ہیں مظفر صاحب کو ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے مجھے بتایا گیا ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے ٹھیک مظفر صاحب اگر آپ پروگرام سن رہے ہیں تو آپ پروگرام میں دوبارہ کال کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے براہ راست پروگرام میں جب کوئی ایک بات یا جواب چل رہا ہو تو پھر ہم اس وقت آپ کی کال کو فوراً شامل نہیں کر سکتے وبرکاتہ مصباح انتر... صاحب یا جو بھی نوزالآبی صاحب سب سے پہلے تو انبیاء علیہ السلام کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ان کو وہی نازل ہو جائے نا تو ذرا بھی تاخیر نہیں کرتے مرزا صاحب آپ بتا رہے اٹھارہ سو اڑسٹھ میں وہی اور انیس سو دو میں جا کے نبوت کا اعلان کیا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبران اسلام کی تاریخ بتا دو جب فرشتہ وہی لے کے آیا, کسی نے بھی تاخیر نہیں کی. سب سے پہلے تو یہ جھوٹ یہاں پکڑا گیا دوسرا کتاب قبل موتی یوم القیامتی امن یقون والے شہیدہ یہ عیسا علیہ السلام کے آنے کی قرآن کی گواہی ہے نوزب اللہ چھ ایک دفعہ بھی قرآن نے نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ پوت ہو گئے یہ دوسرا الزام ہے قرآن کے اوپر اور تیسری بات آپ کی کہ آپ نے کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ایک ہلو جی جی امین صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے جی جی آپ بولیے اللہ نے ہمارا بھلا کر دی آواز ختم ہو گئی چلیے جتنا سوال آیا ہے وہاں تک رہتے ہیں تو دو باتیں امین صاحب نے جو کی ہیں جی اس پہ رہتے ہیں اور پھر بات کو ہم آگے لے کے چلیں گے ٹھیک ہے امین صاحب فرماتے ہیں کہ پہلا جھوٹ تو یہاں پکڑا گیا جی ٹھیک تو اب دیکھتے ہیں کہ جھوٹ کیسے پکڑا جاتا ہے کون سا جھوٹ پکڑا گیا ہے امین صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی فرشتہ کسی نبی کے پاس وہی لے کر آیا تو کبھی بھی نبی نے تاخیر نہیں کی ٹھیک ہے تو مرزا صاحب کے جو الہامات ہیں وہ ہم جو بتا رہے ہیں اٹھارہ سو اڑسٹھ اٹھ یا ستر کے تو کہتے ہیں کہ دعوی نبوت انہوں نے جا کے کیا انیس سو ایک میں جی انہوں نے انیس سو ایک میں کیا یعنی ویسے تو پہلے بھی لکھا لیکن چلیں ایک غلطی کا اضالہ لکھ کر آپ نے واضح کر دیا جی تو اس میں جو پہلی وہی ہم نے پڑھی اس میں کہاں نبوت کا ذکر ہے یا کہاں تبلیغ کا ذکر ہے کہ جا کر یہ وہی جو ہے دنیا کو بتا دو ٹھیک ہے اور کہتے ہیں کہ کسی بھی نبی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ایسے ہی ہے تو پہلا جھوٹ یہاں پکڑا گیا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی جب نازل ہوئی اقرا بے رف اسم رب کل عزیخ خلق تو آپ نے کیا دعویٰ نبوت کر دیا کہ میں نبی ہوں مجھے مانو آپ تو گھر آئے اپنی بیوی کو بتایا کہ یہ رہی ہوئی اور وہ بیوی آپ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کو لے کر اپنے چچا کے ہاں چلی گئی تو کوئی آپ نے اعلان نہیں فرمایا کہ میں نبی ہو گیا ہوں نبوت کا جو اعلان ہے یا تبلیغ کا جو اعلان ہے وہ بعد میں جا کے جب آپ کو وہی ہوئی انظر اشیرہ تقل اقربین جی تب آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے یہ مقام بخشا ہے اور میں اس کی تبلیغ تمہیں کر رہا ہوں تو کیوں آ حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وہی سے لے کر عنظر عشیر تق الاقربین کے نازل ہونے تک اپنے اپنی وہی کو مخوی رکھا یا اپنی تبلیغ نہیں کی سب مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تبلیغ یعنی جو لوگوں کو ایڈریس کیا ہے وہ اس وہی کے بعد کی ہے جی لیکن یہ تو ہم بات کر رہے ہیں قرآن کریم کی وحی کی حضرت مسیح معود علیہ السّلام نے بھی اپنے وہ <سلام> جو الہام ہم نے پڑھے ہیں اپنی بعض خوابیں اور رویا ذکر کی ہیں ٹھیک ہے امول مومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں اول ما بودیا بہی رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم اللّہ و سلّم صالح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی پہلی شکل جس سے وحی کا آغاز ہوا وہ رویا صالحہ تھی اور وہ قرآن کریم کی وہی کے آغاز سے کافی عرصہ پہلے وہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا ٹھیک ہے یعنی قرآن کریم ابھی نازل ہونا شروع نہیں ہوا جی اس سے پہلے آپ پر رویا اس جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور یہی وہی کی ابتدائی شکل تھی ٹھیک ہے تو اور وہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ جو بچپن کے آپ کے واقعات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے चल्ण ہیں کہ میں کھیل رہا تھا کہ ایک فرشتہ آیا میرا سینہ چاک کیا تو یہ آپ کے نوجوانی یا بچپن کے واقعات ہیں yeah. نبوت تو آپ کو ملی ہے چالیس سال کی عمر میں جا کے قرآن کریم کی وہی تو یہ اگر یہ اور اسی کو حضاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کہہ رہی ہیں کہ یہ جو رویا اور کشوف کے واقعات ہیں یہی اصل میں وہی کا آغاز تھا تو یہ آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنوں کو بتائیں کہ مجھ پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس لیے مجھے مان لو ٹھیک ہے کسی کو آپ نے نہیں بتائیں یہاں تک کہ پھر چالیس سال کی عمر کو آپ پہنچتے ہیں اور پھر آپ پر قرآن وہی کا آغاز ہوتا ہے اور وہ بھی آپ اپنی بیوی کو بتاتے ہیں لیکن جب انز رشیرہ تک القرابین کا حکم ہوتا ہے پھر جا کر آپ لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں تو یہ کہنا کہ کوئی تاخیر نہیں کرتے اور پہلی الہام ہوتے ہی باہر نکل جاتے ہیں یہ درست نہیں ہے اور اس میں باقی انبیاء کے حالات تو ہمارے پاس اتنے تفصیلی موجود نہیں ہیں جتنے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو حضور اقدس کی ذات سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نبی جو ہے اپنی پہلی وہی کے ساتھ ہی لوگوں کو مخاطب کرنا شروع کر دے ہاں جب تبلیغ کا پہلا حکم ہوتا ہے تو اس میں پھر وہ لوگوں کو معمور ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایڈریس کرے اور انہیں اپنے مقام سے اطلاع بخشے تو حضر مسیح ماود علیہ السلام کے یہ الہامات موجود تھے لیکن اس میں ایک تسلی اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے وعدے تھے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا انا کالا انتل اعلیٰ تو ہی غالب رہے گا تو اس میں کوئی تبلیغ کا ابھی حکم نہیں تھا کہ تو لوگوں کو جا کے یہ بتا دے یہ آپ کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں تو گھبرانا نہیں جتنا جتنی ذمہ داری تجھے دی جانے والی ہے تو اس سے گھبرانا نہیں میں تجھے ابھی سے بتا رہا ہوں کہ میں تیرے ساتھ ہوں تو یہ الہامات ہے جب تبلیغ کا حکم ہوا ہے تو آپ نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معمور کیا ہے اور اس میں پھر آپ نے اتنی کوشش کی ہے کہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ اس اعلان کے انگریزی ترجمہ کرا کر آپ نے یورپ اور امریکہ تک بھی پہنچائے ہیں چلیں جو ان کے سوال کا دوسرا حصہ تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں وفات مسیح والا ٹھیک ہے اس میں و امن علی آل الک اللہ یوم نن بہ ہی قبلہ موت ہی کی آیت پڑھ کے انہوں نے کہہ دیا امین صاحب نے کہ قرآن تو بھرا پڑا ہے کہ ایک آیت بھی نہیں ہے کہ حدیث علیہ السلام کی وفات کا ذکر کرتی جی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا یا عیسیٰ انی متوفیق میں تجھے وفات دوں گا وفات دے کر رافیوں کا تیرا رفع کروں گا ٹھیک ہے رفع رافیوں کا و متوفی کا نہیں ہے جی پہلے متوفی کا ہے کہ میں تجھے وفات دوں گا وفات کے بعد تیرا رفع کروں گا ٹھیک ہے اور چنانچہ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ذکر کر دیا بر رفع اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے حتیسہ علیہ السلام کا رفع کر دیا اپنے وعدے کے مطابق ٹھیک ہے لیکن وعدے کے مطابق اس رفع سے پہلے وفات دینا ضروری تھا کیونکہ है. اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا کہ ایک ترتیب تھی جا. وعدے میں پہلے تیری توفی کروں گا اور پھر تیرا رفع کروں گا تو رفع کا تو ذکر اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے متوفی کا والی بات بھی پوری کی ہو اور وہ پوری کی جس کا ذکر سور مائدہ کے آخری رکوع میں خود حتیثہ علیہ السلام کی زبان سے قرآنِ کریم کی وہی میں آ چکا ہے فلما توفیتانی طانی کن تعن ترقی بالیں کہ اللہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو میری امت کا پھر تو نگران تھا میں نہیں جانتا کہ میرے بعد کیا ہوا تو متوفی کا مستقبل کا سیگھا ہے میں تو یہ وفات دوں گا اور توفیتانی ماضی کا سیگا ہے جب تو نے مجھے وفات دے دی تو یہ آیتیں تو طیسہ علیہ السلام کی وفات کا جا بجا اظہار کر رہی ہیں اور پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ قرآن کریم ایک بھی آیت نہیں جو حلطیٰ علیہ السلام کی وفات پر دلالت کرتی ہوں وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ سب گزر چکے ہیں اس دنیا سے ٹھیک ہے تو جو گزر چکے ہیں جو پیغمبر ہیں تو حلطیثہ علیہ السلام بھی تو پیغمبر تھے تو ان کا استثنا تو اللہ تعالیٰ نے یا نہیں کیا کہ سوائے ایک پیغمبر کے جو کہ ابھی زندہ ہے باقی سب گزر چکے نہیں سب کے سب جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو ان آیتوں کی موجودگی میں یہ کہنا کہ قرآن کریم میں وفات مسیح کا ذکر نہیں ہے درست نہیں ہے اگر آپ کب موت ہی میں موت کا لفظ دے کر اس کو حدیث علیہ السلام پر چسپا کرنے کی کوشش کریں تو یہ بھی درست نہیں ہے ٹھیک ہے تفسیروں کا مطالعہ کر لیں کہ تفسیروں میں یہی لکھا ہے اور اس شاید کا مضمون بھی یہی ہے کہ ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے حتیث علیہ السلام کی موت سے پہلے نہیں اپنی موت سے پہلے اس واقعہ صلیف پر ضرور ایمان لاتا رہے گا ٹھیک ہے اس لیے تفسیر میں قبلہ موت ہی کی دوسری قرات قبلہ قبلا ہم بھی لکھی ہے یعنی جمع کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہ جمع کی کرعت لکھ کر مفسرین نے بتا دیا کہ ہی کی ضمیر حتیثہ علیہ السلام کی طرف نہیں بلکہ اہل کتاب کی طرف راجے ہے اہل کتاب کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اہل کتاب کی موت سے پہلے وہ ضرور آہ یعنی اہل کتاب اپنی موت سے پہلے ضرور اس واقعہ اصلی پر ایمان لاتے رہیں گے ٹھیک ہے تو یہ بڑا مشہور یعنی یہ بحث ہے اس میں تو اب کوئی ڈھکی چھپی بات رہ نہیں گئی جی کہ حدیثہ علیہ السلام کی وفات تو قرآن کریم کی کئی آیات سے ثابت ہے ہاں ایک آیت بھی ایسی نہیں جو یہ کہتی ہو کہ حدیثہ علیہ السلام آسمان پر زندہ بیٹھے ہیں چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا سامعین پروگرام ریڈیو احمدی آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یہ پروگرام ہر ہفتے اتوار کی شب ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں آج کے پروگرام میں ہمارا اور آپ کا ساتھ ہے رات کے بارہ بجے تک یعنی نصف شب تک پروگرام میں دو گھنٹے سے کچھ زائد کا وقت ابھی موجود ہے آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں آپ سوالات کے ذریعے ریڈیو احمدیہ میں شامل ہو سکتے ہیں اسٹوڈیوز میں کال کرنے کے لیے نمبر ہے 4164106522 4164106522 یا پھر ٹول فری نمبر ہے 18554106522 1855 فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ پروگرام میں آٹھ منٹ کے بعد ہم وقفہ لیں گے اور ہمارے پروگرام کی فریکوینسی دس بجے سے لے کر بارہ بجے تک اے ایم فائیو تھرٹی ہو جائے گی آپ ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر یہ پروگرام نہیں سن پائیں گے بقیہ پروگرام آپ اے ای ایم فائیو تھرٹی پر سن سکیں گے اور اسی طرح سے جو ریڈیو احمدیہ کی ویب سائٹ ہے وائس اس وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے کے ذریعے بھی آپ ہمارا پروگرام براہ راست سن سکیں گے آپ ابھی بھی سن سکتے ہیں اور دس سے بارہ بجے کا پروگرام بھی آپ براہ راست سن سکیں گے یہ وقت ہے جب ہم اپنے پروگرام کو لے کر آگے بھی بڑھتے ہیں اور آپ کے سوالات بھی ریڈیو احمدیہ کی زینت بناتے ہیں پروگرام میں آج ہم نے سیدنا حضرت مسیح معود علیہ صلاۃ والسلام کی کتاب سراج منیر کا ذکر کیا ہے ایک حصہ اس کا ہم پچھلے گزشتہ ہفتے پیش کر چکے ہیں آج جی پروگرام اس کتاب کی باقی باتیں ہم کر رہے ہیں سوالات آپ کے شامل کرتے رہیں کہ ایک دفعہ پھر عمین صاحب موجود ہیں انہیں لیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ علیکم. میرا پچھلا ایک رہ اس کے لائن کٹ گئی تھی آپ لوگوں نے دوران کہ سے ہے. کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بازار پہ خود وہ سید ہوں گے. ان کا خاندان بھی سادات ہوگا بتاتے خود بھی ہوں گے جو مرزا صاحب نہیں ہیں اچھا پھر دوسرا سوال آپ کا یہ آتا ہے میں نے آپ سے کہا آپ شاید سمجھ نہیں سکے سب سے پہلے تو یہ کہ مرزا صاحب نے میدیت کا دعویٰ کیا پھر مسیحت کا تو نوزوب اللہ نوزب اللہ سما نوزلہ کیا اللہ نے یوں کہا گاؤ مرزا غلطی ہو گئی پہلے تم نے مہدیت کا دعویٰ کیا آپ نوعت کا کرو کیونکہ جب نبی کو نبوت کا اللہ کے فرشتے جبرا علیہ السلام کہتے تھے کہ مبارک ہو اللہ نے آپ کو نبی چنا اس وقت کوئی بھی نبی دیر نہیں کرتا تھا یعنی تاخیر نہیں کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام. جتنا حکم آیا پہلے وہی پہ اور پھر اپنے رشتہ داروں سے بات کرنے پر اس کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں اور چودہ سو چالیس سال ہو گئے کہا صحابہ کرام اولیاء کرام جتنے بھی ہیں تفاسیر ایک بھی پڑھ لیا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کسی نے بھی توفیق امامے موت کا نہیں لکھا پتہ نہیں اپ کے پاس کون سی ڈکشنری ڈائریکٹری ہے جس پہ اپ یہ کر رہے ہیں تو مجھے ان باتوں کا پلیز جواب دیں گے اپ چلیے بہت شکریہ امین صاحب اپ نے تففر وہ بات کی جس کا بہت دفعہ پہلے بھی ہم جواب دے چکے ہیں بڑی تفصیل سے اور جواب ہے بھی بہت آسان اب اپ ہمارے باقی جواب ضرور ہم لیں گے لیکن اس پہ بات بہت دفعہ پہلے بھی ہو چکی ہے پھر دو سوال ہیں پہلی دفعہ تو سوال وہی ہے کہ دعویٰ جو بتدریج کیا گیا ہے اور دوسرا پھر سمجھتے ہیں آپ کے پاس مصباح صاحب تقریبا چار منٹ کا ہی وقت ہے وہ پروگرام کے پھر اگلے حصے میں ہم باقی یہ جواب اگر ضرورت پڑے گی تو آگے چلے جائیں گے چلیں ٹھیک ہے امین صاحب نے <coughs> فرماتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہا کہ امام مہدی کا دعویٰ ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ کہا کہ وہ غلطی ہو گئی مسیح مود کا بھی ساتھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالانکہ پھر اچھا جو مثال ہم نے دی تھی اس کو کیسے وہ بیان کر گئے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ رشتہ داروں کی بات شروع ہوئی ٹھیک ہے رشتے داروں کے بعد کیسے شروع ہوئی یہ جو رشتہ داروں کو تبلیغ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن کریم کے حکم کے مطابق کی یا اپنی ہی ایک اسکیم تھی یا اپنی ہی اپنا جوش تھا جس کے نتیجے میں رشتہ داروں کو بلایا وہ تو قرآن کریم کے حکم کی تعمیل تھی وہ عنظر اشیرت کا اس آیت کی تعمیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا اور تبلیغ کی تو یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ حضور کی نبوت جو ہے اس کا سلسلہ اس رشتہ داروں کو تبلیغ کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے اس کا مطلب جب پہلی وہی نازل ہوئی اقرا بسم ربک رب کلّہ زی خلق اس وقت آپ نبی نہیں تھے امین صاحب کی نزدیک اور اس کے بعد یا یو المدثر یہ بھی آیات نازل ہوئیں تب بھی آپ نبی نہیں تھے امین صاحب کے مطابق وہ عنظر عشیرہ تک القرابین کی وہی ہوئی آپ نے رشتہ داروں کو بلایا تبلیغ کی اس وقت بھی آپ نبی نہیں تھے امین صاحب کے مطابق تو یہ کہاں سے آپ نے طریقہ نکال لیا اور جب بھی اللہ تعالیٰ نے جو مقام بخشتا ہے تو اگلا اگر مقام بتاتا ہے تو اس سے کوئی اس کی وہی میں تناقض نہیں پیدا ہو جاتا یہی مثال آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا حکم تھا کہ قریبی رشتہ داروں کو ڈرا اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا کہ پھر دوسرا حکم نازل ہوا لہ تنظیرا امل قرآ و کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. ہم نے تیری طرف یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ تو اس ام القرا بستی یعنی مکہ مکرمہ والوں کو من خاؤ اور جو اس کے ارد گرد رہنے والے ہیں ان کو بھی تبلیغ کر اشار کر تو کیا اللہ تعالیٰ نے ناوزب باللہ وہاں یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناوز باللہ غلطی ہو گئی قریبی رشتے دار نہیں ان کے علاوہ بھی لوگوں کو اشار کرنا ہے تو ایسا تو نہیں ہے اور یہ بھی یہاں کافی نہیں ہوا اس کے بعد تیسری آیت یہ نازل ہوئی کہ کلیاسو انی رسول اللہ لیکن جمیع کہ پہلے تو قریبی رشتہ دار تھے دوسری اسٹیج مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد تھے اور تیسری سٹیج میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ حکم اعلان کریں کہ آپ ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں کیا کسی ایک موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اظہار کیا کہ پہلی وہی میں ناازو باللہ غلطی ہو گئی تو, تو ساری دنیا کے لیے نبی تھا اس لیے قریبی داروں کو مکہ والوں کو چھوڑ تو سب دنیا کو جو ہے تبلیغ کر کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا اور نہ ہی اس میں ہے تو یہ امین صاحب کا اپنا خود ساختہ استدلال ہے کہ بس پہلی وہی ہوتے ہی نبی جو ہے وہ اعلان کر دیتا ہے کہ میں نبی ہوں ایسا نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم. ذات ہے کہ جس جو آیات میں نے پڑھی وہ واضح طور پر اس استدلال کو غلط قرار دے رہی ہیں جو امین صاحب کرنا چاہ رہے ہیں چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ سامعین پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت یہ پروگرام جاری ہے پروگرام میں اب وقت ہے جب ہم پروگرام کو اس فریکوینسی سے منتقل کریں گے اے ایم فائیو تھرٹی پر تو دس بجے سے لے کر بارہ بجے تک آخری دو گھنٹے کا پروگرام آپ سن سکتے ہیں اے ایم فائیو تھرٹی پر یہ پروگرام جب ہم اے ایم فائیو تھرٹی پر لے کر جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ آج عبدن رابط صاحب اور مصباح بلو صاحب دونوں حضرات موجود رہیں گے ٹیلی فون نمبرز ہمارے اسٹوڈیوز کے فور ون سکس ہی رہے گا یا پھر ون ایٹ فائیو ہی رہے گا پروگرام جاری رہے گا صرف فریکوینسی کی تبدیلی ہے آپ سے ملتے ہیں ایم 530 پر سفیر راجپوت کو ریڈیو احمدے سے اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ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 چم ہم سلام کار دنیا میں لہر